اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو صل اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے لبیک اور سلسلہ ہر دفعہ ایک انوکھے اور دلوں کو چھو لینے والے موضوع کے ساتھ آتا ہے آج کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے لیکن موضوع بتانے سے پہلے ارض کروں کہ آپ بھی ہمارے اس سلسلے میں شریک ہو سکتے ہیں اپنی کالز کے ساتھ واٹس ایپ کے ساتھ اور دیگر ذرائع کے ساتھ آپ جو پوچھنا چاہیں جو کہنا چاہیں ہمارے اس سلسلے کے حوالے سے تاثرات دینا چاہیں وہ ضرور دیجیے گا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت علامہ حضرت مولانا محمد عمران اتاری صاحب دامت برکاتم العالیہ ہوتے ہیں تو ان کی ذات کے حوالے سے ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور آپ ہمارے سلسلے کا حصہ بنیے گا چلتے ہیں سلمان بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا موضوع لے کر آئے ہیں موضوع سلسلے کا ایک مشاورت کے ساتھ ہی جو ہے وہ طے ہوتا ہے ہمارے سلسلے کی پوری ایک ٹیم ورک ہے مدنی ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ ہر مسلمان کا کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ بنتا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی میری مراد ہے آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد مسجد بڑا اہم موضوع ہے مسلمان جو ہے مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے لت بارک کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد جو ہے نیکی کی دعوت کا بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے قرآن کریم بھی سیکھا سکھایا جاتا ہے دیگر بہت سارے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول یہ ہمیں مسجد سے سیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین اسلام کی مبارک تعلیمات کو دیکھیں اور دین اسلام کے نظام کو دیکھیں تو مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کر باجماعت جماعت نماز ادا کرنا یہ ایک ایسا پیارا کام ہے کہ جس کے جہاں انسان کو دینی فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں وہیں دنیاوی فوائد وہیں معاشرتی اعتبار سے انسان کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں کچھ بات اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب مسجد سے ہمارا تعلق بنتا ہے ہمارا واسطہ بنتا ہے ہمارا ریلیشن بنتا ہے تو بعض اوقات بندہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ مساجد کے کی اندر کیا ایسا کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا آپ کس بارے میں کیا رائے ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی یاد کرتا چلوں کہ آج جس طرح ایک موضوع ہے مسجد اس کے ہم نگرانی شورا سے بھی سوال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنگنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی ہم نگران شورا سے سوال کریں گے مسجد موضوع ہے ہمارا اور اسی سے ریلیٹڈ کوشچن بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مدنی شرح کے ناظرین ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے الفابیٹس والا وہ بھی ہوگا اور آج ہم نگران شورا سے اشعار بھی سنیں گے مدنی اشعار کی تقرار یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے لیکن اس کے اندر بھی آج تبدیلی ہے عمومی طور پر یہی یہ ہوتا ہے کہ آپ شعر پڑھتے ہیں شعر کی آخری حرف جو ہے وہ دوسری طرف سے شعر آتا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہوگا آج کیا ہوگا آج ایک الگ موضوع بھی الگ ہے اور اس مدنی اشعار کی تکرار کا انداز بھی الگ ہے انشاءاللہ شاء آپ کی کالز کے ذریعے سے بھی ہم اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بنائیں گے یہاں میں یہ کرتا چلوں مدنی کے ناظرین کہ اسلام نے ہمیں جو ایک چیز بتائی ہے جو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ المسرمنس المسرما میڈی ولیسانی کہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں جس طرح اسلام نے ہمیں عام معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنے کا ذہنت آ فرمایا ہے ویسے ہی جب ہم مساجد میں جائیں تو اس پہ بھی ہمیں احکام ملتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے مسجد میں موجود کسی فرد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اسی لیے کہا گیا کہ اگر انسان کے جسم میں سے بدبو آ رہی ہے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے تو وہ ایسی صورت حال کے اندر مسجد میں نہ جائے تاکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف نہ ہو مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ ہو شیخ حقیقت امیر رسنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے مسجد کو خوشبودار رکھنا یہ اگر میں یوں کہوں کہ ہمارا ایک دینی اور اخلاقی فریدہ ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں مسجد کی طرف رجوع ہونا مسجد کی طرف آنا مسجد میں جانا نماز پڑھنا ذکر اذکار کے لیے محافل کے لیے درس فلانے سننے سننے کے لیے یا آپ دیگر مدنی کاموں کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جانا چاہیے لیکن اس کے لیے جو آداب ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی ملحوض خاطر رکھنا چاہیے نماز کے لیے ہمیں مسجد میں حاضری دینی ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جانا ہے لیکن اس کے بھی جو ہمیں رولز اور جو آداب بتائے ہیں ان کو بھی ساتھ میں بجا لانا ہے یعنی ہمارے کپڑوں میں سے بدبو نہ آ رہی ہو ہمارے منہ میں سے بدبو نہ آ رہی ہو عام طور پہ جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں اس کا لباس کیسا ہے اور بعض اوقات تو یہ چیزیں بھی ہمارے دیکھنے میں بھی آئی ہیں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات بندہ نائٹ ڈریس جو اس کا ہوتا ہے اس میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں یا شلوار پہنی ہوئی یا اوپر چھوٹی سی شرٹ پہن کے مسجد میں جو ہے وہ آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے کا ہمیں کام نہیں کرنے مسجد کے لیے آئیں ہم نے حکم فرمایا خزو زینتکم حکم ان دقلی مسجد مسجد میں آنے کے لیے بندہ زینت اختیار کرے خوشبو لگائے کپڑے جو ہے اس کے اچھے ہونے چاہیے اور منہ میں بدبو بھی جی نہیں ہونی جی چاہیے جی اچھا مسجدوں سے جس کا بھی تعلق ہے جی اور وہ اگر خیر پر مبنی ہے تو اس تعلق والے کو کوئی نہ کوئی بشارت ہے سبحان اللہ امام اللہ ہے مؤذن ہے نمازی ہے مسجد کی خدمت کرنے والا ہے یہاں تک کہ مسجد کی صفائی کرنے والا حدیث پارکا کا مفہوم ہے کہ جو مسجد سے عذیت دینے والی کسی چیز کو نکالے تو اس کے لیے جنت کی بشارت سبحان اللہ مسجد کی تعمیر حدیث کا مفہوم کہ جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے مسجد بنائے اگرچہ وہ مطلب پرندے کے گھونسلے کے جتنی ہو تو اس کے لیے جنت کی بشارت سبحان اللہ ہے اللہ کی بشارت سبحان اللہ یہاں تک کہ جو شخص کثرت سے مسجد کی طرف آتا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ سبحان اللہ, اللہ, اللہ تو مسجد سے تعلق مسجدوں میں آنا جانا مسجد میں نماز پڑھنا یہ تو ایمان کی علامت ہے اور خود قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ ان نمایا مرجد اللہ من عامن باللہ اللہ ولیومل آخر و السلام مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ از وجل اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکات دی سبحان اللہ تو اب یہ خود اللہ سبحانہ و تعالی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے سبحان اللہ تو یہاں بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں ان میں سے ایک بات جو یہ ہے کہ مسجد سے تعلق کو پیدا کریں امام ہوں یا مؤذن ہوں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے نمازی تو آپ رہے ہی اور پھر نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ مسجد کا احترام کریں مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں نمازی ہیں دس دس سال سے نمازی ہیں ماشاءاللہ اللہ یا جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے نمازی ہیں لیکن مسجد کے تقدس کا انہیں خیال نہیں ہوتا جیسے آپ نے فرمایا نائٹ ڈریس میں آ جاتے ہیں میں دیرن ملک سفر کرنے کی مدنی کاخلے کا میں سعادت حاصل ہوئی تو عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے جہالت کا یہ اسے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مطلب وہ جو شارٹس ہوتی ہیں جنہیں ہم کچھا کہتے ہیں اردو میں وہ شارٹس پہن کے مسجد میں آ جاتے تھے فتر ظاہر ہو رہا ہے گھٹنوں سے اوپر ہے تو ان حضرات کو اسلامی بھائیوں کو سمجھایا گیا اسلام بھائی تو مطلب امامے والے نہیں تھے لیکن ان کو سمجھایا گیا تو ماشاء اللہ ان کی سمجھ میں آ تو جہالت کے ایسے مظاہر بھی دیکھنے میں ملتے ہیں اچھا اسی طریقے سے چھوٹی سی بات ہے پیارے واجد بھائی کہ بندہ غور کر لے کہ ہم جب کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں جی سے اگر کسی کو کسی ملک کا سربراہ ہے وہ ہے یہ آپ آئیے میرے گھر پہ آئیے یا ہم اپنے کام کے سلسلے میں وہاں جا رہے ہیں تو کیا ہم نائٹ ڈریس پہن کے جائیں گے جی کیا ہم جو ہے وہ گندا لباس جو ہے وہ پہن کے جائیں گے کیا بدبو جو ہے وہ والا لباس پہن کے جائیں گے قطر نہیں جائیں گے یہاں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایئرپورٹ جانا ہونا جی, جی ایئرپورٹ میں جانا ہوٹ میں کیا ہے آپ کو جانا ہے جہاز پہ بیٹھنا ہے سفر کرنا ہے دوسری جگہ پر جا کے آپ کو اتر جانا ہے جہاں آپ کا جہاز جو ہے گا ہوگا جہاں پہ لیکن اس کے لیے بھی لوگ اسپیشل جو ہے وہ تیاری کر کے جو ہے وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی بڑے شخص سے ملنا ہو ملنے سے پہلے اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے لباس میرا صحیح لگ رہا نہیں لگ رہا خوشبو نکال کے خوشبو جو ہے وہ لگا لیتے ہیں یعنی بنیادی اعتبار سے بندہ کسی کے پاس جائے تو اہتمام کرے جائے تو خوشبو کا جو ہے وہ التزام کرے اور احکم الحاکمین خدا احکم الحا جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے ہمیں نیس سے ہست کرنے والا عدم سے وجود دینے والا اپنی رحمتوں کے ذریعے سے ہم پر کرم فرمانے والا اپنی نعمتوں کے ذریعے سے ہم پر احسان کرنے والا ہمیں جو ہمساں حواس، حواس ہیں یہ عطا فرمانے والا بولنے کی قوت ادا کرنے والا سننے کی قوت ادا کرنے والا سونگنے کی قوت ادا کرنے والا سمجھنے کی صلاحیت ادا کرنے والا, اللہ والا, اللہ والا اللہ اور پھر ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ایک ذات جتنے اتنے احسان کیے ہوں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ہم آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں اللہ اللہ کوئی کا ٹھکانا نہیں یہ بات تو دیکھ ہی نہیں دیتی سلمان بھائی, بھائی میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا بہت پیاری بات عبد الجدائی نے بھی کہی یہ ایسے ایک واقعہ مسجد میں ہوگا کہ ایک صاحب مدن منا جو تھا وہ آتا ہے تھوڑی بڑی عمر کے دل... تو وہ جب میں اکثر دیکھوں تو وہ لباس جو ہے نا وہی شارٹس جیسے آپ نے کہا نا کہ ہاف جو ہے نا گٹنے بھی نظر آنا ہے تو ایک دن میں نے ان کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا ایک بات مجھے بتائے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کس کی بارگر میں کھڑے ہونے آ رہے ہیں آپ کس کس ذات کے حضور آپ جو وہ آ رہے ہیں اور لباس کیسا ہے آپ کو اگر کہیں دعوت میں ہو, میں ہو بڑے کے گھر میں جانا اور خاندان والے گھر پہ جانا ہو، تو آپ بتائیے کبھی یہ ڈریس پہن کر گئے ہیں؟ تو یقین جانیے اس بچے نے کہا نہیں میں کبھی یہ ڈریس پہن کرنے گا تو میں نے کہا پھر اللہ کے حضور جو احکم الحاکمین ہے اس کے حضور ایسا لباس پہن کر آنا آپ یقین جانیے عبد بھائی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس کے بعد میں نے اس بچے کو اس لباس میں نہیں دیکھا ماشاء یعنی جی, جی وہ ایسا وہ ایسا سلسلہ ایک ہماری توجہ بس اوقات نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور ہمارا لباس کیسا ہے انداز کیسا ہے اور تھوڑی سی وہ بات کی اگر ہم یہ غور کریں کہ ہم کس بارگاہ میں جا رہے ہیں یا تو یہ تصور جمائیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کو ہم دیکھیں اگر یہ تصور نہیں جمتا تو کم سے کم یہ تصور تو ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ملازم فرما رہا ہے تو اس انداز میں ہمارا جو رویہ ہے جو لباس ہے جو صورت حال ہے کیفیت ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ انتہائی ادب والا اور انتہائی جو ہے وہ تقوی والا انتہائی خوشبوخو والا لباس ہم پہن کر اللہ کی حضور میں جائیں انداز بھی ہونا چاہیے لباس بھی ہونا چاہیے اور دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس والے بندے میں اور خالقی کائنات کا کوئی موازنہ بھی نہیں نگران شراخ کی احمد مرحبا ماشاءاللہ مرحبا ماشاء اللہ مرحبا و علیکم السّلام آپ کو دیر خیر آفرمائے نگران شورا بھی تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ سے بھی مدنی پھول جو ہے ہم لیں گے موضوع کے اعتبار سے مدنی پھول بھی لیں گے دیگر کچھ باتیں بھی ہیں وہ بھی نگران شروع سے کر ہیں آپ بھی کوج کے ذریعے سے شامل رہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں نگرانے شعرہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھے مدنی کاموں کے حوالے سے تو آپ نے ساؤتھ افریقہ سے سلسلے بھی دیکھے ہوں گے امیر کا کلام سلسلہ تو میں نے بھی دیکھنے کی سارنا حاصل کی الحمد اس کے علاوہ بھی بیانات کا سلسلہ مدنی چینل پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس اعتبار سے بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ شاء آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو شامل کریں گے لباس کی بات حضور ابھی ہماری چل رہی ہے کہ مسجد میں ہم آئیں ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے ہمارا انداز جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے چھ سریکت کی ذات بابر اوکات کو لے لیں اور حاضری بارگاہی لاہی کو لے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمد للہ والسلام المین سید المرسلین امیر سنت کا انداز اس انداز کا فیضان ہے جو ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے سبحان اور اگر ہم اپنے اصلاف کی سیرت مبارکہ کا پڑھتے ہیں تو انہوں نے صرف نماز میں حاضری کے لیے قیمتی لباس رکھے تھے ہمارے یہاں جس طرح دعوتوں کے لباس الگ ہیں جی اس طرح ہمارے بزرگوں میں نماز کے لباس الگ ہوا کرتے تھے اللہ جس طرح قیمتی اور عمدہ اور بڑے پرکشش اور اچھے نظر آنے والے حتیٰ کہ مہنگے لباس ہمارے یہاں لوگوں کے لیے رکھے جاتے ہیں ہمارے بزرگ وہ لباس جو کہ اللہ کو پسند تھا اللہ کے پسندیدہ لباسوں میں سے لباس وہ, وہ کام کے لیے رکھتے تھے جب انہیں اپنے رب کی حضور حاضری دینی ہوتی سلحان اللہ تو ایک تو یہ ہے کہ جب ربارگ اللہ عزب اجلّہ میں اللہ کے نیک بندے جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ جس طرح حاضری ان کا حسن ان کا گمان ہوتا ہے کہ ہمارے رب کو اس طرح کی حاضری پسند ہے اللہ دوسرا جو نماز سے پہلے ایک اہتمام ہوتا ہے وہ ہے کہ کوئی کام مانے اور خوشو نہ ہو یعنی خوشو میں رکاوٹ نہ ہو قلبی حاضری میں رکاوٹ نہ ہو صحیح. مثلا پنکھے کا رخ اس طرح ہے کہ آپ کو صحیح ہوا آئے گی کیونکہ جب گرمی آئے گی پسی نہ آئے گا تو بھی مانے خوشبو ہونے صحیح. کے امکان ہیں اچھا اسی طرح کوئی ایسا شور گپار نہ ہو جی. کہ جسے مانے خوشبو ہو یعنی خوشبو میں رکاوٹ ہو خوشبو لگائیں تازیم نماز کے لیے سبحان یعنی ہم اپنے یہاں عموماً جاتے ہیں یا مدر جیسے کہ اب مدری چینل کے ناظرین زہر پڑھ کے یا مثال دیتا ہوں عشاء پڑھ کر آپ کو کہیں دعوت میں جانا ہے اور آپ ہیں بھی نمازی تو جب آپ عشاء پڑھیں گے تو عشاء سے پہلے آپ نے گھر میں ایک ہینگر میں نارملی جنرل جو کلچر ہے ہینگر میں اپنے کپڑے ہینگ کیے ہوئے ہیں ابھی آج دعوت میں جانا ہے ولی میں جانا ہے میں یہ پہن کے جاؤں گا ابھی نماز کے لیے جو جا رہے ہیں نا یہ وہی آپ کے پرانے کپڑے ہیں نہ اس پہ خوشبو کا اہتمام ہے نہ اس پر کوئی ایسی مطلب کہ وہ جس کو ہم کہیں کہ وہ اہتمام کے حضو زینت جی اندا خلی مسجد کلی مسجد دن. تو جب نماز کی طرف جاؤ تو خوب زینت حاصل کرو تو اس کا اہتمام جس کی طرف قرآن نے ترغیب دلائی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور جس طرف کوئی ایسی ترغیبیں نہیں ملتی خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے اہتمام ہے تو یعنی وہ آئیں گے تو وہی ایک کپڑے وپڑے پہن کر نماز کر آ جائیں گے اب جو جتنا اہتمام آپ دعوت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اتنا اہتمام آپ نے نماز کے لیے کبھی کیا یہ سوال ہے اچھا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنا ظاہر سوارتے ہیں اور خدی سے پاک میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تو ہم نے اپنے قلبوں کو کتنا سنوارا ہے اس رب کے حضور حاضری دیتے وقت کے اپنے قلب کو حاضر کرنا تو یہ تو کامل مومنین ہیں کامیا مومنین ان کا پہلا وصف جو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے یہ کہ نماز خوشی اور خوشو کے ساتھ ادا کرتے ہیں هم فی ہم خاشیون خاشیون اور گیارہواں دس یا دسواں یا گیارہواں وقت نماز کی نگہ بانی کرتے ہیں یعنی پہلا وقت تو نماز و خوشو کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ اللہ اور اس کے بعد چلتے چلتے آیا ہے کہ نماز کے نگے بانی جی کرتے ہیں تو اوپر بھی نماز کا ذکر ہے نیچے بھی نماز کا آہا, ذکر آہا, ہے بیچ وا, میں دیگر اوسا بیان کر دیے گئے اور آہا. پھر ان کو جنت کی وراثت کا وارث اے جنت الفردوس کی وراثت کا ان کو مزدہ سنا دیا تو امیر سنت کو آہا. جو میں نے دیکھا ہے اظہار میں امیر سنت کی جب سیرت بیان کروں گا تو ڈیفینیٹلی انہیں بزرگوں کی سیرت کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ بیان کرنے میں ہی ان کی سیرت کو مزید سمجھنے کی موقع ملے گا کیونکہ کوئی چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن جہاں ہم کسی کی شخصیت میں بزرگوں کی شخصیت کا فیضان پاتے ہیں نا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ادا کرنے کا فیضان تو صحابہ کرام کے اداؤں کا ادا کرنے کا فیضان ہماری بیسیکلی اٹیچمنٹ تو وہیں سے آ رہی ہے نا اور جن کی اٹیچمنٹ وہاں ہے ان سے ہماری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو, بات تو, بات بات بات تو یہ چیزیں ہیں تو میر سنت کا جو سب سے مین ایک چیز جو نماز کے لیے آپ جس چیز کا اہتمام فرماتے ہیں کہ آپ مانع خشو یہ لفظ میں نے سنا بھی ابھی سنجھے زبان سے مانع خوشو کا اہتمام کرتے کہ کوئی چیز خوشو میں مانے نہ ہو رکاوٹ نہ ہو اور قلبی طور پر بندہ حاضری دے سکے مدینہ مدینہ آ, بڑی پیارے مدنی پھول دی آپ نے سوال کے جواب میں آ, میری معلومات کے مطابق آپ کو دس اگست کو آنا تھا اور رات کو میں نے آپ کو دیکھا آپ مدین لاکرے میں تھے تو میں تو یہ سمجھا شاید آپ جو ہے وہ بیرون ملک سے یار لیکن پھر جب میں نے وہ پیچھے دیکھا تو مجھے وہ یاد آیا پی سی آر میں وہ پیچھے پہنا سے جو ہے وہ ایسا ہی ہے تو آپ کل ہی تشریف لائے ہیں ظاہر بات ہے کتنے بجے آئے تقریباً گھر کتنے بجے پہنچے ہیں کل زہر میں نے میں گھر پہنچ گئے تھے آپ زہر میں اچھا آپ میں سوچ رہا تھا کہ نگرانی شورہ آئیں گے آگے کچھ بندہ ہوتا ہے تھوڑا آرام کرتا ہے چلو یار دس دن جو ہے وہ بندہ گزار کے آیا آٹھ دس دن باہر بھی رونے ملک میں گھر سے دور بچوں سے دور اور ادھر جانے سے پہلے ابھی جو, جو میں نے بات شروع کی اے کو لیتا ہوں تو اب آپ کا جی نہیں چاہ چلو یار آج رات گھر پہ ہی مدنی چینل لگا گیا جس جو ہے وہ مدنی راتا دیکھ لیتے ہیں تو آپ وہاں پر جو ہے وہ پی سی آر میں جیسے آپ کی جگہ ہے اب وہاں پہ پہنچے تو آپ ریسٹ کرنے کا دل نہیں کرتا آپ کو پتا چلو آرام کرے گا تھوڑا سستا ہی لے دو جواب جی نہیں چاہتا یا دل نہیں کر رہا تھا تو اس کا جواب یہ کہ جی بھی چاہ رہا تھا دل بھی کر رہا تھا کہ سستا بھی لوں آرام بھی کر لوں مشورہ بھی ملا تھا کہ مندی چینل پر حاضری دے دوں لیکن اگر میں کہوں کہ احساس سے ذمہ داری کہہ رہی تھی کہ جا کر بیٹھ جاؤ اللہ اللہ, اللہ دوسرا یہ کہ اب جو سفر ہے نا اپنے سلمان بھائی جی اب وہ سفر وہ گھوڑے اور اونٹوں والے سفر نہیں ہیں کہ آدمی مطلب بالکل ٹوٹ پھوٹ کر گھر پر واپس آتا ہے اتنے زیادہ دقت والے سفر ہیں. سفر پھر بھی سفر ہوتا ہے سفر میں آزمائشیں آتی ہیں سفر میں امتحان آتے ہیں سفر میں تھکن بھی لگتی ہے اور چونکہ ساؤتھ افریقہ سے یہاں تک کا سفر مجموعی طور پر اگر دیکھے تو تقریبا اچھا خاصا سفر بن جاتا ہے دس 11 گھنٹے آپ کے اگر یوں دیکھے نا تو گھر سے وہاں گھر سے نکل گیا یہاں گھر پر آنا اور پھر راستے میں اسٹے تو یہ میں جیسے یوں سمجھے کہ میں فجر پڑھ کے وہاں سے نکلا ہوں اور اگلے دن زہر پڑھ کے میں زہر میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو یہ تقریباً یہ آن آف لیٹنا کھڑے ہو جانا لیٹنا کھڑے ہو جانا کر کے کر کے ہوتا ہے تو یہ چیزیں لیکن پھر بھی میں بتاؤں جب امام شافی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ایک وقت سے ہوئی اور کو کہا گیا کہ آپ کہاں جا رہے کا مدینے جا رہے کہ مجھے بھی امام مالک سے ملنا ہے تو وہ اس جگہ سے مدینے منورہ اونٹ پر یا گھوڑے پر اونٹ پر غالباً آٹھ دن میں پہنچے آٹھ دن کا سفر اونٹ پر کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اور اللہ ان پر کروڑ رحمت نظیر فرمائیوں نے آٹھ دنوں میں سولہ قرآن ختم کی صبح ایک دو دن میں ایک رات میں تو وہ سفر ہوتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک مہینے کا سفر ایک حدیث سیکھنے کے لیے یا ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے کہا تو آج وہ سفر نہیں ہے اور ایک ایسی مطلب جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا دل نہیں کر رہا تھا آپ کا جی نہیں کر رہا تھا تو دیلو و جی کر رہا تھا یہ خالی اپنے ڈیڈو شہری کیوں کرے یہ نہیں نہیں میرے کو یوں نہیں کر رہا تھا کرتا تو ہے آدمی ہمارا ایک نفس لگاؤ ہے لیکن پھر بھی مدنی مشورہ بھی تھا پھر کچھ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی تھا تو یوں کرتے کرتے پھر میرا خالی ایسا سات سوا سات بجے سوتے سوتے ہے اچھا دوسری بات جو ہے وہ ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو ساؤتھ افریقہ کے بارے میں ایک چیز بڑی پریٹوریا میں آپ نے بیان بھی فرمایا بڑے خوبصورت علاقے ہیں جنگل بھی ہیں سمندر بھی ہیں اور بڑا یہ کچھ ہے بڑا کچھ ہے تو آپ کا جی نہیں کہا یار دیکھیں اتنی بڑی میرے پاس ذمہ داری ہے اور ساری دنیا کے معاملات ہی سے بات ہے تنظیمی اعتبار سے دیکھنے ہوتے ہیں ڈسیزن لینا بہت یہ ایک اہم ترین اور مشکل ترین کام ہے آپ کوئی فیصلہ کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹنگ انداز بھی بعض اوقات بنتا ہے قائل ہونا ہوتا ہے قائل کرنا ہوتا ہے یعنی بندہ ایک روٹین سے ہٹ کر ایک انوائرمنٹ سے ہٹ کر ایک آب و ہوا بندہ تبیل کر رہا ہے تو آپ وہاں بھی آپ نے رہ کر سلسلے کیے ہیں تو آپ وہاں تھوڑا سستا لیتے تھوڑا فریش ہو جاتے بندہ روٹین چینج کر لیتا ہے آب و ہوا تبدیل کرتا ہے تھوڑا تھکن اتارتا ہے ریفریشمنٹ کر لیتا ہے واپس پھر یہی کام کرنا تھا جب گئے اپنے مسئلہ یہ ہے کہ جو بزنس میں جاتا ہے اس کو کوئی یہ مشورہ نہیں دیتا گیا تو جا کے بزنس کرنے کی کیا ضرورت تھی تھوڑا سستا لے جائے تھوڑا یہ کر لے لیتے نہیں کرتا کوئی بھی اب ہمارا مطلب دن رات کا کام ہے دعوت اسلامی کا تو اب دنیا میں کہیں بھی جانا ہے تو اب سستا سستا کر کتنے سستے ہو جاؤ گے اتنا سستا نہ کیسا کہ بندہ سستا ہو جائے تو وہاں تھوڑا دیکھ آوا و کی تبدیلی روٹین چینج کرنے سے آپ کے مائنڈ فریشنس ہوتی ہے نا جی آپ روٹین چینج ہوئی نا روٹین چینج ہوئی یہاں گھر سے فیضان مدینہ فیضان مدینہ سے گھر کوئی اتنی بڑی روٹین نہیں ہے وہ روٹین تو چینج ہوئی نا آپ فلائی کر کے ایک ملک میں جاتے ہیں وہاں کھلی ہواؤں میں کھلی فضاؤں میں آپ سفر کرتے ہیں وہاں کے یہاں کے جیسے سیکورٹی ایشوز کا بھی فرق ہے اور پھر وہاں پر جس طرح اسلامی بھائی سے ملنا جلنا مزید مشورے کرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک روٹین چینج ہوتی رہی آب تبدیل کر اس میں کسرت کرنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی آب تبدیل ہو گئے تھے یہاں پر آپ مطلب کہ بغیر پنکھے اور اے سی کے نہیں سو پاتے وہاں میرے جیسے بگیر ہیٹر کے نیند نہ آوے وہاں سردی تھی تو میں رات کو ہیٹر چلاتا تھا مجھے نیند نہ مجھے سردی لگتی ہے ایسا ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو باتوں کا بدن بدن پر ہوتا ہے تو مجھے سردی زیادہ لگتی ہے تو وہاں بھی ٹیمپریچر رات کو ٹیمپریچر ہو جاتا تھا ایسا کہ آنے کوئی گیزر ہیٹر چلانا پڑے تو یہ ہوتا تو آب و ہوا ہوا تبدیل ہوتی لیکن ارد یہ کرنا کا مقصد ہے کہ جب ہم نے کرنا ہے داود اسلامی کا کام تو آپ لائیو سلسلہ جیسے نہ کرتے میں نے دیکھا آپ نے جو میں نے سلسلہ دیکھا یہ میرے رب کا کلام یہ آ رہا تھا میں نے جاتے ہی فیصلہ کیا ہے میرے سرکار آپ مطلب کہ وہ بھی وہ بھی دیکھا میں نے آپ بیٹھے ہوئے ہیں بھی کہہ رہے ہیں آپ کو میں نے جاتی سلسلہ کیا ہے میں ایئرپورٹ سے وہاں اتراؤں اور اتر کے میں سیدھا ہمارے وہاں جو صوفی نگر ڈربن میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے میں کہیں نہیں گیا میں ڈائریکٹلی ایئرپورٹ سے نکل کر میں ڈائریکٹلی اسٹوڈیو گیا ہوں اور مغرب بھی پڑھی ہے پھر میں نے عشاء بھی پڑھی ہے اور عشاء پڑھنے کے بعد میں آپ کے لائف سلسلے کے اندر بیٹھ گیا اس کے بعد میں گھر گیا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کمال اس لیے اس کو نا شمار کیا جائے کہ اگر مطلب کہ ایک شخص میں ہمت ہے ایک شخص کر سکتا ہے تو اس کو مطلب کہ خالی خالی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یار میں نے بڑی مشقت کی ڈیفینےٹلی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی مشقت کی چیزیں نہیں ہیں سلمان بھائی لوگ لینے آ جاتے ہیں گاڑی آ جاتی ہے گاڑی میں بیٹھو تو پانی مل جاتا ہے آپ کو پانی پینے کے لیے بھی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں کیا خالی خالی بیٹھ کریا کرنا نہیں جناب بس بہت ہوتا ہے کام کرنا پڑتا ہے تو بڑے مطلب ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارے کام تو وہ کر رہے جو بیچارے گلی کچوں کے گل درس دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نہ ان کو دیکھنے والا نہ پوچھنے والا گرد و غبار سے اٹھے پڑے ہوتے ہیں ابھی الحمدللہ میں تو کہوں گا کا کام یہ کر رہے ہیں یہ جو ابھی ہمارے اس ہفتے کو بارہ کل ہے نا شنیچر تھی جی تو الحمدللہ للہ ساؤتھ افریقہ اس سفر میں ذمہ داران کے مشوروں میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے بارہ بارہ دن کے مدنی قافلوں کو ترتیب دیا اور بڑے اور ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ کیا کہ یار ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم یہ مدنی مشورہ میں نے منگل کو کیا یوں سمجھیے منگل کو کیا اور ہاں منگل کو کیا نہیں پیر کو سوری پیر کی رات کو یا منگل کو کیا اور میں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ ہم یہاں پر بارہ دن کے مدنی قافلوں میں میرے ذمہ داران سفر کریں عام ذمہ داران ہیں وہ سفر کریں اور سفر اس طرح کریں کہ آپ ایک مسجد جائیں تین دن وہاں رکیں اپنے ساتھ مدنی کافلہ لے کر سفر کریں گے آپ مدنی کافلہ وہاں تین دن رکیں اور وہاں ایک مدنی قافلہ تیار کریں اور وہاں پر دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کاموں میں سے جو کام وہاں ممکن ہے وہ کریں پھر وہیں پر تین دن کا مدنی قافلہ تیار کر کے دوسری مسجد جائیں اس طرح کر کے ایک مدنی کافلا چار مدنی قافلے تیار کرے اپنے ساتھ بارہ دن والے اسٹینڈ بائی بھی رکھے اور چار مسجدیں کور کرے کھانا پینا سب ہمارا وہیں جو ایک جدول ہے ہم تو اس پر ایک ہمارا مدنی مشورہ ہوا اور میں یقین مانیے کہ جس طرح اب ہمارے بڑے ذمہ داران نے رسپونڈ کیا اس مطلب کہ امیزنگ کیا عبدالحبی بولتا ہے امیزنگ امیزنگ امیزنگ تھا دا. تو یہ تیاری شروع ہو گئی ہفتے کو یہ پانچ تو مدنی قافلے سفر کر کے بارہ دن کے اور, اور اب ماشاءاللہ باقی دو تین اسلام عورتیں جن کی ان دنوں میں تنظیمی ذمہ داری کچھ اور طرح کی ہے ابتدائی دنوں میں تو یہ سات آٹھ دس تاریخ تک یہ کوئی تنظیمی سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں کے حساب سے کہ ان کا سفر کرنا تنظیمی نقصان تھا تو انشاءاللہ شاء اللہ چھ سات آٹھ دنوں کے بعد انہوں نے بارہ دن کے مدنی قافلوں <سلام> میں शानاللہ سفر کرنا تھا اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ شاء دس سے بارہ مدنی قافلے ہمیں یہ بارہ بارہ دن کے ساؤتھ افریقہ سے ملیں گے تو اب یہ جو اسلام مدنی قافلوں میں م... میرا گھسنے زنے ہوں گے کل <سلام> بھی ان کی وہ آئی تھی کارکردگیاں تو یہ کام ہے مدینہ مدینہ کر رہے ہیں <کا> سبحان اللہ ایسا میں نے سنا تھا کہ آپ کال دیتے ہیں کر پھر دیتے ہم نے سنا تھا کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ والوں کو 112 مساجد بنانے کا ہدف جو ہے وہ دیا تھا وہ کہاں تک پہنچا جیسے مسجد آج ہمارا بھی ہے داود اسلامی نہ صرف پاکستان میں مساجد بنا رہی ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ للہ جاری و ساری ہے ساؤتھ افریقہ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے دیکھیں میں ساؤتھ افریقہ فرسٹ ٹائم گیا تھا دو ہزار تین میں جی میرا ساؤتھ افریقہ کا جانا جو تھا نا وہ تھوڑا فریکوینٹ رہا ہے مطلب یوں تسلسل کے ساتھ رہا ہے جی مجھے یاد ہے جب میں پیٹی مرتبہ ساؤتھ افریقہ اترا تھا تو دو یا تین وہاں کے اسلامی بھائی تھے تین یا چار اور دو اسلامی بھائی یہاں باب المدینہ کے وہاں تھے پانچ اسلامی بھائی غالب تھے اور ہمارے پاس کوئی ایسی دعوت اسلامی کی مسجد یا چھت یا ایسا کوئی مدنی مرکز وہاں نہیں تھا میں ابتدان سے چھ دن کے لیے سات دنوں کے لیے گیا تھا اور 2003 تین میں دو میں شورہ بنی تھی اور 2003 تین میں میرا پیرا سفر تھا تو اور میں یاد آ میں ایک سینٹر میں ایک مسجد تھی وہاں بیٹھ کر ہم نے ایک مدنی مشورہ کیا تھا اور میں نے وہاں ایک مشاورت بنائی تھی یہ عرب کی مشاورت ہے اور شاید چھ دنوں میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہیں گاڑی میں سونا گاڑی میں کھانا پینا کہیں مسجد موتر گئی ہے تو یہ چھ دن میں ہمیں سفر طے کرایا گیا تھا اس میں بیانات بھی تھے تو بیانات میں یہی چھ آٹھ دس چھ آٹھ دس اسلام بھائی بدوارہ اسلام بھائی بیٹھے تھے پھر اس کے بعد جانے کا سلسلہ رہا دو پانچ پھر اس کے دو تین سال کے بعد میں گیا تھا لیکن ہمارے پھر وہ جائیں نمازوں کا سلسلہ تھوڑا بہت شروع ہوا میزن فلور لیے پھر یہ کہا تھا کہ مسجدیں بنانے کیونکہ وہاں پر مساجد کم تھی جرنلی مساجد بھی وہاں پر نہیں ہے تو جیسے میں مثال دیتا ہوں میرا ویلکم میں بیان تھا اور ویلکم میں ویلکم وہاں کے ایک شہر ہے وہاں بیان تھا تو بیان میرا انہوں نے میزنین فلور پر رکھا تھا مارکیٹ شاید ایریا تھا اور اس کا میزنین فلور تھا تو وہاں میں نے بیان کیا اور ماشاء اللہ ایک اچھے خاصے نوجوان بیٹھے تھے تعداد تھی اچھا یہ تعداد جو تھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ گریج جب جب میری حاضری ہوتی تھی تعداد میں یہ اجتماع میں بیانات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا مدسط المدینہ بالغان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا تھوٹی چھوٹی چھوٹی جگائیں لینے کا سلسلہ اب شروع ہو گیا تھا تو وہاں مجھے جو یاد ہے کہ وہ میں نے بیان کے بعد کوئی ترغیب دلائی تو مسجد نہیں تھی پورے شہر میں یار کوئی مسجد ہو میں کہار آپ لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا اپنا کاروبار کر لیا کا گھر نہیں بنایا تو ماشاءاللہ اچھا جذبہ ان گا ابھر کر سامنے آیا میں رات یہاں سویا یا یہی رات مجھے گزارنی تھی اور صبح میں نے لسوت ہو جانا تھا الگ ایک اور شہر ہے اور ملک ہے ملک تو میں کیا ہو سکے تو راتوں رات کو جگہ دیکھو صبح دکھاؤ صبح اٹھا تو انہوں نے کہا جگہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے وہاں دیکھنے گیا لبے سرک انہوں نے اچھا مکان دیکھا تھا بنگلہ ٹائپ کا تھا وہاں یہی ہوتا ہے اور وہاں لے کر آپ پھر گورنمنٹ پروسیجر ہوتا ہے وہ کر آپ مسجد بنا سکتے ہیں تو وہ جگہ دیکھیے پسند آئی لبے سرک تھی کہ کی سمت بھی بالکل ایک مطلب پورا ایک پرفیکٹ پرفیکٹ انداز تھا تو سڑک کنارے سڑک کنارے تو چونکہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی مسجد بھر جائے تو آپ کی سفے بن جائیں گی پیچھے ٹھیک ہے کیلکولیشن ہوتی ہے وہ دیکھ رہے تھے تو وہیں ایک نان غیر مسلم تھا جو دکھا رہا تھا اس کو اللہ نے توفیق دی اور وہیں وہ مسلمان بھی ہو گیا ایک ہمارے لیے ایک اچھا شگن ثابت ہوا کہ مسجد کے لیے جگہ دیکھنے اور ایک غیر مسلم اسی پراپرٹی پہ کھڑے کھڑے مسلمان ہو گیا اللہ تو پھر وہ ہم آگے بڑھے اور راستے میں اطلاع آ گئے کہ ہم نے پراپرٹی لے لی ہے اور اسی طرح دو سال کے بعد وہ شہر گیا اور اسی جگہ پر جو مسجد بنی تھی اور الحمد میں نے وہ جمعہ پڑھنے کے تو ایسے کرتے کرتے کرتے کرتے آج لیس کم و بیش تقریباً پچاس کے آس پاس وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ہماری مساجد اور جائے نماز قسط اسلامی کے مدینہ مرینا مدینہ مرینا سبحان اللہ حقا. یہ مساجد کی تعمیر کا سلسلہ ہے یہ بھی جاری ہے ساری ہریان شدہ سے اور بھی بہت ساری باتیں ان کے سفر کے حوالے سے بھی کرنی ہے موضوع ہے اس کو بھی جو ہے وہ لے کر چلنا ہے دیگر سیگمنٹس بھی ہیں آپ کی کال بھی ہیں ابھی کال لے رہے ہیں آپ. بالکل کچھ کال چلا دیجیے پہلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آج کا ٹاپک مسجد اس نے تو دل خوش کر دیا ایک عرصے سے انتظار تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی کوئی سلسلہ آئے تو آج آپ نے بہت اچھا کیا, کیا کیونکہ امت مسلمان کو مساجد میں حاضری اور اس کے آداب سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے یہاں جمن میں مسجد سے متعلقہ ایک سوال بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم کس کنڈیشن میں کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے بلکہ ہمارے محلے میں میں نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ ایک صاحب آئے جماعت باہر صحن میں ہونی تھی تو وہ صاحب آئے انہوں نے اندر سے کرسی خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اور کم و بیچ پچاس ساٹھ قدم اس کو اٹھا کر چلتے ہوئے باہر سہن میں لا کے رکھی اور پھر اس پر بیٹھ کر نماز ادا فرمانے لگے تو دیکھنے میں بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اتنا صحت مند بھی ہے کہ وہ خود کرسی اٹھا کر لانے پر قادر ہے لیکن پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی گنجائش ہے دین اسلام میں شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے کس کنڈیشن میں ہم نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا اول یہ کہ اگر کوئی کرسی اٹھا کر آ جائے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی شاید کرسی نہیں اٹھا سکتا تب بھی یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی تو یہ ایک معیار نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ کرسی اٹھانے پر قادر ہو سب کچھ کر سکتا ہو کمر میں ہی اتنا پروبلم کہ اس کے اوپر سجدہ ہی فرض نہ رہا مطلب سجدہ جو ہم کرتے ہیں کیونکہ سجدہ ساکت ہو جائے سجدہ اگر اس پر طریقے سے نارمل طریقے سے سجدا نہ کر سکتے اس وقت قیام ساکت ہو جاتا ہے تو اب وہ شرائن کیا کیا صورتیں ہیں کہ جس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے کرسی پر اور کیا صورتیں جس پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے ایک تفصیل ہے جو کہ اس نہ اتنی مستحذر بھی نہیں یا نیاد بھی نہیں ہے اور بیان ظاہر ایک وقت لے گا اس کے لیے مختت المدینہ کا رسالہ ہے کرسی پر نماز کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام اس طرح کا نام ہے اب ویب سائٹ سے غالبا مجھے غلطی نہیں کرا تو ویب سائٹ سے آپ حاصل کر کے اس کو پڑھنے بلکہ اس وقت جس کو بھی دنیا میں جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا جن کو کرسی پہ نماز پڑھنے کا ذہن بن رہا ہے یا جو گھروں میں اسلامی بہنیں سوفے پر یا کسی اور جگہ پر اونچائی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں کیونکہ یہ تو آپ مزید دیکھ رہے ہیں اس وقت گھروں میں ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہنوں نے اس سے زیادہ نماز پڑھنی شروع کر دی ہوگی پلنگ اور اس پر سوفے پر اور اس طرح کی اونچی چیزوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ پر, بغیرہ بغیرہ پر اور پتا نہیں وہاں تو وہ استقوال قبلا کا بھی پروپر اہتمام کر پاتی ہوں گی کہ نہیں کر پاتی ہوں گی اس کا بھی مطلب الگ مسئلہ ہے یعنی استقوال قبلہ کی طرف منہ کرنا تو وہ بھی اہتمام ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا تو یہ گھر کے مردوں کا کام ہے اسلامی بھائیوں کا کام ہے کہ وہ گھر کی اسلامی بہنوں کو شرعی احکام پہنچانے کا اہتمام بھی فرمائیں ایک تو وہ رسالہ پڑھ لیا جائے ابھی یہی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں ایک جگہ مدنی ہلکا رکھا گیا تھا تو پھر ہم نے اس میں کچھ نماز وغیرہ بھی ادا ہوئی تو سنت الفطر کے دوران مجھے جو اسلامی بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا تو اس میں بعض نماز چونکہ آگے پیچھے صفیں بنی جی ہوئی تھی تو نمازیں جو پڑھی گئیں تو میں پیچھے کی طرف سنت البتر پڑھ رہا تھا تو نمازوں کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے ان کے فرض ادا نہیں ہو رہے تھے اب کروں تو کیا کرو اچھا پھر وہ مدنی ہلکے کا اہتمام ہوا اور اہتمام ہوا اور پھر وہ بیٹھا گیا تو پھر وہ کیمرے میں گئے یار کیمرے وغیرہ روکیں بولا نہیں ابھی بیاں بیان, بیان, بیان ہی کرنا ہے نکی کی دعوت دینی ہے تو ابھی اس کو بند کریں اور میں نے کہا میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاتا ہوں بحال اللہ بحال اللہ بحال اللہ پھر ہم نے وہاں نماز کا پریکٹیکل جو گیا اچھا اس میں الحمد ایک حکمت ہم لیے اختیار کی ہو گئی کہ وہ ہوتا نا کہ آپ بتائیے کیا سیکھا تو بات کا جن کے مسائل تھے نا انہی کو ہم نے بجیر اعلان کے لے لیا کہ آپ بتائیں کیسے اب صحیح یہ ہوگا کیسے اب سے یہ ہوگا تو اسی میں ایک بوڑھے آدمی تھے وہ ساٹھ پینسٹھ سال کی شاید عمر ہوگی وہ کرسی پر نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے آ کہ میں یوں سدا کرتا وہ سدا نارمل زمین پر کر سکتے تھے ٹھیک تو بظاہر ان کے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی جو مسئلہ میں سمجھ سکا ہوں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو یوں کر لیتا ہوں میں کہا پھر آپ کرسی پر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں جب آپ سدے پر کا دے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں چل پھر سکتے ہیں سب کچھ ہے تو اب ایسے خالی کرسی لے کر بیٹھ گئے آپ اب پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں گے Allah. تو پھر ہمارے ساتھ ایک ماشاءاللہ اللہ ایک فارق التحصیل عالم اسلامی بھائی تھے تو پھر ان کی میں نے ذمہ داری لگا دی تھی کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور اب آپ دارالفت سنت سے رابطہ کر کے آپ اپنے شرعی حکم لے لیں کہ آیا جو نمازیں پڑھی ان کا کیا شرن حکم ہوگا تو اب یہ کہ یہ ایک کیس سامنے آیا تو ان کو سمجھانے میں کامیاب ہوگا یا وہ بڑی سعادت مند تھے ماشاءاللہ کوئی پھر وہیں الحمدللہ یہ ترکیب بنی اور ایک پورا بڑی کالونی تھی کہ جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے میں نے پھر ان کو بیان کیا نا وہیں بیٹھے ہونے کہا یار آپ کو وقت نکالیں جی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کب کریں گے تو کوئی دس پندرہ دن کے بعد تو کوئی ٹائم نکال لیتے کہ میں کوئی نماز سکھا دے جائے تو میں نے کہا یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ میں کوئی بے روزگار ہو اور میں کہوں کہ میرے پاس ایک جاب اپرچونٹی ہے تو آپ کیا کہیں گے ان شاء اللہ وی ول کانٹیکٹ یو آفٹر ففٹین منٹ ففٹین ڈیز مطلب ہم پندرہ دن کے بعد ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے آپ کے پاس جاب ہے نا نہیں بلکہ آپ تو اسی وقت مہربانی کریں کہاں جو میں کل آنا نہیں نہیں ابھی دے دے ابھی دے میں کہ آپ نوکری کے لیے تو ہاتھ پیر جوڑیں گے آپ اور ابھی آپ کو ایک میں سمجھا رہا ہوں کہ نمازوں کا یہ حال ہے ہمارے ساتھ مبلکین ہے آپ کو نماز سکھا دیں گے اب نماز سیکھنے کا وقت دیں تو آپ بولتے ہیں کہ پندرہ دن یا بیس دن کے بعد ہم ہمارے پاس وقت آئے گا یار یہ کون سی نماز سے محبت ہے یہ کیسا مطلب کہ احساس ہے پھر اس پر الحمد للہ دس بارہ منٹ نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملا تو انہوں نے پھر طے کیا کہ اس گھر کے اندر ہم مطلب کہ ہر منگل اور جمعرات کو مدنی ہلکا لگائیں ہم اپنے پوری کالونی کے لوگوں کو جمع کریں گے اور نماز کے احکام سے سارا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ الحمد وہاں ایک بنیادی تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میں ضمن جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں اس میں نیت میری یہ بنتی ہے کہ آپ بھی اپنی نماز کا جائزہ لیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں قرآن پڑھنے جاتے ہیں نہ مسجد میں کیسے جاتے ہیں اس کا پتہ نہ مسجد میں نماز, نماز کیسے پڑھنی اس کا پتا نہ قرآن کیسے پڑھنا اس کا پتہ نہ لباس کیسا ہو اس کا پتا نہ انداز کیسا ہو اس کا پتہ یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری اس کی بارگاہ میں عبادت کا کیا طریقہ سیکھا آپ سیکھے نہیں ہیں ہم سیکھے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ میری تمام مدی چیلا کے جتنے بھی ناظرین اسلام ہے اسلام بہنے ہیں سارے ہوش کے کھن لیں اور ایک اپنے لیے اپنی ذات کے لیے آپ سنجیدہ ہو جائیں آپ نے نماز کس سے سیکھی ہے آپ میں سے میجورٹی کہے گی کہ ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے ہم تو نماز دیکھ دیکھتے پڑھتے ہیں اور میجورٹی نماز نہیں سیکھی ہے. تو جب نماز سیکھی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہے نہ نماز کے فرض پتا نہ نماز کے واجبات پتا نہ نماز کی شرائط پتا کیا کرے پھر؟ کیا کرے مطلب کہ سر دھونے اور کیا کریں بیٹھے سر جوڑ کر بیٹھے یار بات تو یہ صحیح کر رہا ہے اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے اچھا نماز جنازہ پڑھنے والوں میں شاید وہ ہوں گے زیادہ تر جن کو خود نماز جنازہ پڑھنے نہیں آ رہی ہوگی آپ کو اپنی نماز پڑھنے نہیں آئی ان کو آپ کی نماز جنادہ پڑھنے نہیں آئی یہ حال ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کریں گے بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے تبصرے کریں گے ساری مملکتوں ساری ریاستوں کا سدھارنے کا ٹھیک مطلب آپ لوگوں نے لیا ہوا ہوگا اپنی نماز سدھارنے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا اپنی نماز کو یعنی جو شخص اپنی نماز نہیں سدھار سکتا وہ معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتے وہ اس کو حیا آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کوئی غیرت آنی چاہیے میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو برا برا لگے تو دو روٹی کم کھا لیجیے گا یار ویسے ہی مطلب کہ بےروزگاریاں بہت ہیں تو کچھ کریں نہ فرض گسل ادا کرنے آتا ہے نہ بزو کرنے آتا ہے نہ مطلب کہ وہ نماز صحیح پڑھنے کے لیے آتی ہے نہ قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے یقین مانے اور اگر بیٹھ جاؤں نا ان لوگوں سے بحث کرنے کے لیے تبصرے کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں یورپ کے ملک میں تھا میں نام نہیں لیتا اس ملک کا تو بعد اوقات ہوتا ہے اسلام بھائی بڑے مطلب کہ اس شہر کی میں کہہ سکتا ہوں شہر کی جو مین پرسنالٹیز تھیں کمیونٹی وائز ان کو انہوں نے ملاقات کے لیے جمع کیا تھا میں بھی گیا تھا مطلب تھا یہ اہتمام ہی تھا بڑے مطلب بیچارے محبت پیار اور اہتمام کے ساتھ وہ لے گئے بٹھایا اب بیٹھے کہ چلو میں کچھ نکی کے دعوت دوں گا تو انہوں نے بڑے لوگ تھے جو بڑے لوگ, بڑے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے لوگ تھے یعنی شہر کے سمجھو بڑے لوگ تھے جو بڑے کہلاتے ہیں اولا ماہ میں نہیں اصل تو بڑے علماء ہوتے ہیں مگر وہ اولا نہیں اچھا اتفاق یہ ہوا کہ انہوں نے مطلب کہ اپنے وہ سوال جواب پہنے شروع کر دیے جی کیا کر رہے ہیں پھر یہ کر رہے ہیں پھر سیاست پر سوال ارے باپ ارے باپ جو انہوں نے جو گھیرا نا میرے کو اب میں اچھا میرے ذمہ دار جو اسلام بھائی تھا نا وہ بھی پریشان حق کے ہمت کسی کی نہیں ہو رہی ہے کہ بیچ میں کوئی دخل اندازی کرے یعنی کہ روب دار لوگ تھے نا آپ یوں کریں نہ تو آپ یوں کریں تو میں ان کو اب چپ اب یہ ایسی عجیب ان کی کیٹیگری بنی ہوئی تھی کہ کوئی اسپیس ہی نہیں دے رہا تھا وہ ایک دوسرے کو بول پاس کرتا چلے جا رہے تھے میرے ہاتھ میں بولی نہ ہوئے اور میں بولو کروں تو کیا کروں اور میں مطلب جواب دیتا رہا ہوں کتنا کچھ سمجھاتا رہا ہے بحث کر رہے تھے وہ بحث کر رہے مطلب ان کی یہ ہماری ذمہ دار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماحول کیا بن گیا اور ہمیں ہمارے اصولوں سے ہٹنے کا مشورے دے رہے تھے جی صحیح. سمجھ رہے ہیں جی جی. کہ اب یوں بھی کریں اب یوں بھی کریں تو ایسا بھی ہونا چاہیے تو ایسا بھی ہونا چاہے کرتے کرتے پتا نہیں کیا موضوع نکلا نے میرے زبان پر وہ وضو اور غسل کے مسائل شروع ہو گئے کپڑا پاک کرنے کا مسئلہ سامنے آ گیا مجھے بول مل گئی اب میری بیٹی اب اما میری آئی ہے آپ کو میں بتاؤ سلمان بھائی ڈیڑھ گھنٹہ پہ میں بولا ہوں کم و بیسٹ ڈیڑھ گھنٹہ میں بولا اور اس پورے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر شاید میں گمان کرتا ہوں اگر اس ملک والے اسلام سن رہے ہو شاید میں گمان کرتا ہوں گا ان کی سٹی گول ہو گئی ان کی آواز بند ہو گئی پھر میرے میں یہ تھا میں کہا یار مطلب کہ ہم اتنے کام کرتے ہیں اس کا شرعی مسئلہ پتہ نہ اس کا شرعی مسئلہ پتہ نہ نمازوں کا مسئلہ پتہ نہ وضو کا مسئلہ پتہ نہ طہارت کا مسئلہ پتہ جو کام کرتے ہیں وہ چندہ مطلب کہ پبلک سروسز یہ وہ پھر تو باری تھی نا میری اور آپ تو مدنی چہرے میں ویسے ہی دیکھتے کہ بولے دیکھیں ابھی میں بولی رہا ہوں آپ لوگ چھپو تو ٹھیک ہے باری آتی ہے تو باری آتی ہے وہ بار ہی آئی اچھا مجھے پھر بعد میں وہ پھر چپ وہ سمجھ یہ ساری باتیں بولا نہیں ہم آپ خود بتائیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اس میں کوٹاہی آئے اور جو ذمہ داری آپ نے خود ساختہ اپنے پر لی ہوئی ہیں اس پر آپ مطلب اتنی باتیں کہتے اپنی نہ جو, جو کر سکے خیر خواہ خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے صحیح صحیح تو یو کر کر کر کر کر کے ویسے تھوڑا سا کر کر ناراض ہوئی ہو ہوں پھر اگلے دن رات کو میرا وہاں فائنل بیان تھا اور بہت ہے تمام ماشاء اللہ وہ ملک میں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں کے تھا یعنی اگر آپ وہاں جائیں تو وہ لگے پنجاب کے کسی شہر میں آ گئے پھر بیان تھا میرا تو ایک تسلی ہوگی یہ سارے ایک جو ان کے ہم لوگ تھے یہ وہاں بیان میں آئے تھے اور الحمدللہ للہ پتہ چلا بڑے مطلب کہ وہ زویلے لیتے اور روتے ہوئے انہوں نے بیانات سنے سبانت سبانت سبانت سبانت سبانت ملتا. تو ملتا. یہ میں شری مدنی چہل کہ ناظرین کو یہ حکایات اور واقعات اور پریکٹیکل سٹوریز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی, بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ بڑی بڑی, بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے, بڑے بڑے بیانات کی مطلب کہ وہ موبائل پر ان کی مطلب کہ وہ آتی ہیں جنا ویوں خدا کے بندوں تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا پاک کرنا نہیں آتا اور نماز پڑھنے آتی نہیں ہے خود اپنے آپ کو سدھارنا آتا نہیں ہے اب تب یہ پانچ سے فٹ کا بدن ہے جس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی چلے ہیں مملکتوں کی ریاستوں کی علاقوں کی اور قوموں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے پہلے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہم پر عائد ذمہ داریاں ہیں فرائض واجبات ہیں اللہ کے بندو پہلے اس کی طرف تو آؤ آپ نے دیکھتے کہ مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ کمیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں آپ دیکھیں مساجد میں صفائی کا اہتمام انسلام نہیں ہے صفائی ستھرائی کی کمی ہے جو بعض اوقات وہاں کے لیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نظام چلانے والے وہ ان بیچاروں کا حال حال ہوتا ہے اس بیچارے کا ہی مطلب اب کیا مساجد کا یہ حال ہے الحمد للہ ایک وقت تھا کہ میں میرا تسلسل کے ساتھ اگر آپ کہیں تو میں تین تین دن کے میرے مدنی قافلے ہوتے تھے جی ٹنڈو شہداد شہدادپور سانگر جڈو کھپڑو حیدرآباد یہ نہیں یہ تو اس طرف کی لائن تھی اچھا وہ تو پھر وہ پشورہ بننے کے بعد پھر اس طرف کا ایک الگ سلسلہ ہو گیا لیکن جب میں گلزار حبی مسجد کا جو ہمارا علاقہ تھا اس طرف سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید تسلسل کے ساتھ ہم وہاں مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے مسجد تھی مسجد کی روس اس مسجد میں جو مزدین صاحب تھے وہ نابینا تھے ان کا اذان اور اقامت دینے کا جو ان کا جو سگنل تھا وہ سگنل وہ گھڑی تھی جو مسجد میں لگی تھی جو میوزک بجاتے تھے وہ اسے سمجھ جاتے تھے جیسے کہ وہ کوارٹر بجے گا میوزک تو مثال کے طور پر سوا ایک بجا تو ہاف بجے گا تو ڈیڑھ بجا تو وہ کیا بت کے تھے وہ پونے ہو تو وہ تین دفعہ بجے گا تو وہ پورے دو بجے گا تو چار دفعہ بجے گا تو یہ اس طرح کی کوئی جھڑی تو اس پر تو یہ جناب کامت دیا کرتے تھے لیکن ہمارے تو ہمت نہ ہوگی ہم کسی کو نہ سمجھا سکیں بتا سکیں تو پھر وہاں پر بڑے بزرگوں کا جو آنے کا جو بوڑھوں کا آنے کا جو انداز ہوتا ہے مسجد میں مسجد کی نہ صفائی کا خیال نہ ستھرائی کا خیال نہ آنے کا خیال نہ کپڑوں کی صفائی نہ کپڑوں کی ستھرائی نہ بدن نہ یہ کچھ بھی نہیں اللہ کی پناہ سمجھ نہیں آتا کہ اس مسلمان اس پر توجہ دلائے نا پہلے وہ ادھر ٹھیک ہوگا تو پھر لوگوں کا رجحان بنے گا نا کس پر توجہ دیا جو مساجد کی پرابلم پہلے بھیا مساجد کا داخلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن مساجد کے داخلے سے پہلے آپ کی اپنی تہارت پہلے نہیں ہے مساجد میں داخلے سے پہلے تہارت نہیں ہے تہارت ہے تو میں نے اس تہارت پر توجہ ہے تو صحیح تو توجہ دلائی ہے میں نے جب تہارت ہی نہیں ہے تو مسجد کا داخلہ ہی حرام ہے آپ پر نافاق آدمی کو مسجد میں داخلے کی اجازت ہے جس کے منہ سے بدن سے کپڑے سے بدبو آتی ہو کیا اس کے لیے مسجد کا داخلہ جائز ہے حرام ہے بالکل توارا تو صفائی اور ستھرائی تو مسجد میں داخلے سے پہلے تو ہم تو پہلے جو پہلے اس کو پہلے نہیں لیں گے آپ نہیں جو مسجدوں میں خرابی ہے وضو خانے کی صفائی نہیں ہے وہ جو بیچارہ عملہ ہے اس بیچارے کو اپنا ہوش نہیں ہے وہ اپنے نظام میں نے دل لگایا ہوا ہے ہوٹل کی صفائی م. کرنے والوں کی تربیت ہے ان کے کورسز ہیں مطلب جو فائیو اس طرح کی جو ایک نام اور ہوٹلیں ہوتی ہیں یا اور ریسٹورینٹ ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنے والوں کی باقاعدہ تربیت کی ہوتی ہیں کورسز ہوتے ہیں کیا مسجد کی صفائی کرنے والوں کی کوئی تربیت اور کورس کبھی سنا ہے آپ نے نہیں پھر ہم شروع کریں ہم اپنے دعوت اسلامی کے تحت بھی شروع کریں الحمدللہ یہ کتنا نہ کت کچھ ہمارے مدنی مذاکر ہمارا تربیتی اجتماع ہے مدینہ مدینہ ویکلی تربیتی اجتماع ہمارا مدنی مذاکرہ ہے اگر میں کہوں تو, تو لیکن اس کے علاوہ ہمارے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ مطلب کہ اپنے دس پندرہ بیس پچیس اطراف کی مساجد کے خادمین کو جمع کر کے ان کو مسجد کی آداب اور صفائی ستھرائی کے آداب بتائیں ثواب کے لیے کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ضروری ہے کہ برنید. پیسے ملیں گے تبھی ہم کورسز کروائیں گے تو نئی, نئی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہی کیا جو پرانی ہیں انہی کے عملے کی تربیت کریں ان کو تو بھر لیں پھر نئی مسجدیں بنائیں نہیں مسجدیں تو بنانی چاہیے دینا. مساجد بالکل بننی چاہیے اور مساجد بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے یعنی باب المدینہ جس جی شہر میں اس میں بیٹھا ہوں وہاں سے بات کر رہا ہوں میں میری معلومات میری جو اپنی معلومات ابھی ہزاروں مساجد ہیں ہمارے اس ملک میں چاہیے اس شہر میں چاہیے مساجد کی ضرورت تو ہے کیونکہ لوگوں کی سستیاں بڑھ گئی ہیں عبد لوگ دور تک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں دو چار منٹ کے فاصلے پر اگر مسجد پیدل ملتی ہے تو ٹھیک ہے اتنا لوگ سفر کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں اور آبادی ہے دو دو کروڑ سے زیادہ کی آبادی بتائی جاتی ہے باب المدینہ شہر کی جی کتنے مطلب کہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں پہننے کو کپڑا نہیں ہے آپ مسجد پہ خرچ نہ کریں لوگوں پہ خرچ کریں یہ زیادہ بہتر نہیں لوگوں پر خرچ کریں تو لوگوں پر خرچ بھی کریں غریبوں جی پر خرچ کریں اور آپ کی زکاتے دیں نا زکات مسجد نہ بنتی ہے جی بھائی زکات تو مسجد نہیں نا الگ وہ دے نا زکات کی ہے گریبوں کو ڈھونڈے کون کیوں نہیں ڈھونڈتا یہ امیر لوگ غریب لوگوں کو یہ تو گریب لوگوں کو امیر لوگ غریب لوگوں کے تو لائنے لگاتے ہیں اپنے گھر یہاں پر غریب امیر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے زکا دینے کے لیے کتنے امیر ہیں جو زکا دینے کے لیے غریبوں کو ڈھونڈ رہے ہیں چلیں کیلکولیشن دیں مجھے یہ جو خالد مطلب کہ تکڑیں جھاڑ لینے سے فلسفے جھاڑ لینے سے عبد الواج بھائی کوبوں کی سلائی نہیں ہو جایا کرتی اندر پہن ہونا چاہیے سینے کے اندر درد ہونا چاہیے امت کا میں چلے سوال کرتا ہوں جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں ان سب سے سوال کرتا ہوں ان میں جو اچھا کرتے ہیں مدینہ مدینہ اللہ ان کو کروڑوں برکت عطا فرمائیں لیکن مجھے بتائیے آل اوور دا سوسائٹی آل اوور دا ورلڈ میں تمام مخیر مسلمانوں سے ارض کر رہا ہوں تمام ان مسلمانوں سے ارض کر رہا ہوں جو صاحب نصاب ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ, کت, وہ کتنا ڈھونڈتے ہیں مستحق ہو کے میں اس کو زکات دوں ہمارے ہاں مستحق اور غریب امیروں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں ان سے زکوات لے لوں تو کہاں ہے گھر غربت ختم کرنے کا جذبہ یہ تو تھوڑی کالی بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں تو زکوٰۃ تو ویسے شریعت مطالعہ میں جو اصل جو ہے زکوات تو مسجد میں لگتی نہیں ہے زکوٰۃ شرعی ہلے کے بعد پھر اس کو مساجد میں خرچ کرنے کا فکا کرام نے دیا ہے کہ نہیں میں خود آپ خرچ کرتا ہوں میں آ, مدنی احتیاط جمع کرنے کے لیے ڈونیشن جمع کرنے کے لیے ایک ملک میں تھا جی اور وہاں مطلب کہ بڑے جی لوگ جمع تھے پیسے والے لوگ جمع تھے جمع کے تھے اسلائبہ تاکہ میں انہیں اب ان کو جمع کیا گیا ہے نا جی کہ میں ان کو زکات دینے کی نہیں مسجدوں میں چندہ دینے کی نہیں دینے کی میں ترغیب دلاؤں جی یہ تھوڑی ہے تو میرے پاس کہ یار میرے پاس مطلب کہ دو چار کروڑ روپیہ ہے عمران کہاں خرچ کرنا ہے ذرا مجھے بتاؤ کتنے آتے ہیں نہ نہ ہم کو جانا پڑتا ہے بلکہ آپ دیکھیں آپ لوگ بھی جاتے رہتے جی ہیں یہ مطلب کہ باقاعدہ یہ بیٹھتے ہیں کہ آپ مطلب رمضان آنے والا ہے یا آنے والا ہے اب یہ مولانا اور غریب لوگ ہماری طرف آئیں گے, آئیں گے سمجھے یہ ہے اور لیکن ان میں میں دوبارہ کہہ دوں ان میں وہ لوگ ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں جو باقاعدہ فون کر کے رابطہ کرتے ہیں اتنے روپے دعوت اسلامی کو ہم دے رہے ہیں اتنے یہ دے رہے اتنے یہ دے رہے ایسے ہیں اللہ ان کو خیر جزاک اور جو جو دیتے ہیں یار ہم جاتے ہیں تب بھی دیتے ان کی مہربانی نہ دیتے تو کیا کرتے ٹھیک ہے تو اب میں میرا تھا اجتماع بیان کیا بیان کیا سمجھا یہ جتنی جگہ ہے نا یہ ہوں گے تقریبا اچھے خاصے جماعت ہیں تو اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک اچھے پیسے والے آدمی نے سوال کیا کہ یار آپ سے سوال کرنا ہے یار آپ زکوات کیوں لیتے ہو مسجد بناتے تو بھائی ہم زکات مسجد کے لیے لیتے کب ہے آپ سے جی آپ ہی کان میں آ کر بولتے ہو جب ہم مسجد کے لیے آپ سے چندہ مانگتے کہ مسجد بنائے آپ کے ملک کی مسجد میں کیا میرے میرے بچے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے آپ کے ملک میں مسجد بنے گی تو آپ ہی کے بچے آپ ہی کی یہاں کے رہنے والی کمیونٹی مسلمان کمیونٹی نماز پڑھے گی نا بھائی تو میرا یا بنتا ہوں ہمارے اسلام بھائی کو تو خاندان آنے چلا اور آ جائے تو کیا آ رہا ہے صوبہ بھی ملے گا تو آپ جیسے ہی با سرمائے دار لوگ کان میں کا بولتے ہیں جب ہم چندہ مانگتے ہیں نا مسجد کے لیے مدنی احتیاط کے مسجد بنانی تو آپ جیسے لوگ ہی کان میں بولتے ہیں جکا چلے گی زکا چلے گی تو میں کہا زکا چلے گی تو آپ بولتے ہو آپ کو نہیں پتا کہ زکا دی دینی چاہیے مسجد کے اندر آپ کا گھر بنتا ہے سے بنتا ہے اللہ تو گے تو پھر کرام اجازت دی ہے ہم زکات بھی لیتے ہیں زکات لینے کے بعد شرح ہلا کراتے ہیں جی شرح ہلا کرنے کے بعد جو شرعی ہی اجازتیں ہیں جی اس کے مطابق ہی بنتی ہیں الحمد للہ آج ہزاروں مساجد دعوت اسلامی بنا چکی ہزاروں بنائے گی الحمد تو مساجد بنانے کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے رہی بات غربت کی تو غربت ختم کرنے کے لیے جو بھی سرمایہ دار طبقہ ہے جی وہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا خرچہ ہے وہ اور جو ایک ایمرجنسی کے طور پر ایک احتیاطی طور پر آپ کہتے ہیں جناب یہ ہونا چاہیے جی, ہونا چاہیے جی. اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ نے اپنے بزنس کو پراپرٹی بڑھانے پر جو خرچ کیا ہوا ہے جی کہ آپ کی پراپرٹی بڑھے جی اس پر آپ خرچ کر رہے ہیں جی آپ کی ارننگ بڑھے اس پر خرچ کر رہے ہیں غربت کم اس پر کون خرچ کر رہا ہے جی تو یہ بات کرنا آسان ہے بات کرنا آسان ہے عبد الواجد بھائی جی اچھا مسجد بنی تبھی وہ غریب یاد آیا اس امیر آدمی نے اپنے بچے کی شادی کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر دیے تو آپ کو غریب یاد نہ آیا اللہ باروی میں ہم نے مطلب کہ مسجدیں اور بلڈنگیں اور عمارتوں کو اس نور والے آکا کی جشن ولادت کے مطلب کہ خوشی میں سجایا تو آپ کو اس وقت غریب یاد آئے آپ کو اس وقت غریب یاد نہ آئے جب قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مسلمان ذبح کرتے تب آپ کو غریب یاد آتے کہ اتنا روپیہ غریبوں میں تقسیم کرو تو یہ جانور کٹ کے کیا سب کے امیروں کے پیٹوں میں جاتا ہے یہ جانور کٹ کے کروڑوں گریبوں کا فائدہ ہوتا ہے اچھا کروڑوں گریبوں کا فائدہ ایک جانور کی خریداری میں وہ فارمنگ والا جی بلکل وہ کارا والا بلکل وہ گوشت کاٹنے والا بلکل وہ رسیاں بیچنے والا جی. تو وہ یہ بیچنے والا تو یہ مطلب کہ کروڑوں گریبوں کا بزنس کھلتا ہے قربانی کے دنوں میں اچھا پھر یہ قربانی کے جانور غبا کرنے کی کیا حکم کیا کسی مولانا نے دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جی ہے, ہے یہ قربانی کیوں تو اللہ عک رسول سے بات کرو بھائی یہ قربانی کیوں ہے تو تمہیں پتا چلے تو یہ چیزیں غریب اسی موقع پر یاد آتے ہیں حضور باقی مزور مزور مزور غریب اپنا بچہ مطلب کہ دس ہزار روپے کی چیز لے لے تب کوئی غریب یاد نہیں آتا بیٹا ہزار روپے کی چیز لے کر نو ہزار روپے کسی غریب کو دے دو ہوٹل کا کھانا دس روپے کا کھا لیں گے کوئی غریب آیا کہ بیٹا ہزار روپے کا کھانا لے لیتے ہیں سادہ کھانا ہم لوگ کھا لیتے ہیں نو ہزار روپئے ہم غریبوں میں ایک ایک ہزار روپے نو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں اس وقت तो غریب یاد نہیں آتا غریب انہیں موقع پہ یاد آتا اللہ تعالی ہمارے حال میں رہے فرمائیں بے شک غریبوں کی مدد کرنی چاہیے غربت ختم کرنے کے لیے ہمیں فتقات خیرات زکوات ان تمام کو ختم کرنا چاہیے اور دین کا کام چلتا رہے اس کے کوئی دین کا کام بھی چندے سے چلے گا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غذبہ کے موقع پر صحابہ کرام سے جو ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام اپنے گھروں کا سامان اور مال لا کر ڈھیر کرتے تھے اس وقت بھی چندے سے ہی کام ہوتا تھا چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کوئی نئی سائنس نہیں لا سکیں گے کوئی نیا وے نہیں آپ کریٹ کر سکیں گے کہ جناب یوں بھی ہونا یوں بھی ہونا چاہیے یوں بھی ہونا چاہیے دین کا کام بھی دینی تنظیمیں بھی اس طرح کے ادارے بھی چندے سے ہی چلتی ہیں اور مخیر حضرات جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یہ کرتے ہیں تو سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں اعتدال کے ساتھ چلیں بیلنس کے ساتھ چلیں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا جب آپ طبی لوگ یا معذرت چاہتا ہوں نہیں معذرت والی کوئی بات نہیں بات بات بیان ہوئے ماشاء اللہ بھی شامل کرتے ہیں لیکن آنے شرح آج موضوع پر بھی بڑی سیریس سیریس باتیں کر رہے ہیں مدنی سوٹی بھی ہم نے کرنی ہے ان شاء اللہ الرصل آپ کچھ خیر تا فرمائے بالکل تیار رہیں کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں تین کالز ایک ساتھ لے لیں اور اس پر آپ ایک ہی جملے کا جواب اگر مناسب خیال پر نہ تو میرے سوالوں سوال کے جواب میں جب ایسا جواب دیں گے آج میں نے تیرا سوال میں لکھ کر لایا ہوں اور اس میں مجھے یہ تھا کہ یہ اس, اس سوال پر یہ کہہ دیں گے اس پر یہ کہہ دیں گے ایک جملے میں جواب دے دیں گے لیکن وہ اس جملے کو کیسے چار جملے کرنے یہ بھی آج میں سوچ کے آیا ہوا لیکن آج ماشاء اللہ جواب بڑے زبردست طریقے سے جا رہے والوں کا جواب ایسا ہی آئے گا اور پچھلے ہفتے کی بھی تو کثر پوری کرنی ہے مدینہ مدینہ جی مزید کال شامل کرتے تین کال ایک ساتھ دے دیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ زیرت قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں الحمد للہ اس وقت مدنی چینل کے سلسلے لب کو دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے اور بڑا ہی پیارا موضوع اپنے حاجلیہ مسجد کے حوالے سے یقینا مغربی ممالک میں مساجد بنانے کی اشد ترین ضرورت ہے اور بعض دفعہ مسجد کے لیے جگہ لے لینا یا پیسے اکٹھے کر لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ پھر اس رقم کو یا چندے کو شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ کرنا اور مسجد کو شریعت کے قوانین کے دائرے میں رہ کر چلانا اور پھر جو اس کے بعد چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ علم دین کی کمی ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض ایسا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو رقم ہے وہ کسی اور مد میں لی گئی اور اس کو خرچ کسی اور مد میں کر دیا گیا اور اگر کسی کا ذہن بھی بنانے کی کوشش کی جائے تو آگے سے جو ہے وہ اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں یہ بھی تو دین کا کام ہے تو باہر چندہ جس مد میں لیا گیا اس کو اسی مد میں خرچ کرنا اس حوالے سے اگر نگران شرا ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب ہے کے بارے میں, میں سوال جواب اور چندے کے بارے میں احتیاطیں ایک رسالہ بھی ہے میرا خیال ہے کہ جس کو بھی ڈونیشن کرنا ہے چندہ کرنا ہے وہ ان دونوں کتابوں کا پہلے مطالعہ کرے اس کے بعد آگے بڑھے تو انشاءاللہ یہ مسائل اللہ نے چاہ تو حل ہو جائیں اچھا, گے میں اپنا سوال بعد میں کر لوں گا پہلے ہم کال لے لیتے ہیں جی میں محمد عشیز تاریخ کو آج سے عرض کر رہا ہوں لاد میں حاضر اسلسلہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ نگران سورہ حاجی محمد عمران تاریخ تشریف لا چکے ہیں تو ان سے جو موضوع ہے آج کا موضوع مسجد کے بارے میں تو مسجد کے سلسلے میں جو سلسلہ جاری ہے اس میں میں سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا مسجد میں عموماً لوگ جو ہے نا پروگرام رکھتے ہیں جیسے کہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح جو ہے نا مسجد میں کرنا اور مسجد میں نکاح کی تقریب رکھنا جو ہے نا یہ کس حد تک جو ہے نا ٹھیک ہے درست ہے مسلمانوں میں عرف ہے کہ مسجد میں نکاح رکھے جاتے ہیں مگر یہ کہ جب مسجد میں نکاح رکھا جائے تو مسجد کے آداب کا لحاظ اور مسجد کے احکام کا لحاظ یہ بے حد ضروری ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا اس کی شرح اجازت نہیں ہے مسجد میں ہنسنا اس کی بھی شرح اجازت نہیں ہے مسجد میں جائیں اتقاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر و اسکار پڑھتے رہیں تسبیحات پڑھتے رہیں نکاح میں بیٹھے ہیں تو نکاح کا خطبہ یہ سنیں اور اس کے بعد دولہے کو مبارکباد دیں مسجد میں کچرا نہ گرے لوگ وہ ہار پہناتے تو وہ اخبار کے جو بھی کاغذ ہوتے ہیں تھیلیاں ہوتی ہیں وہ مسجدوں میں گرا رہے ہوتے ہیں تو مسجد کو آلودگی سے بچائیں اور ایک اچھا قدم اللہ کے گھر میں آئے تو یہ تھوڑی بھولنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر و اسکار پڑھتے ہوئے اتقاف کی نیت کے ساتھ خطبہ سنیں اور پھر مبارکباد دے کر جماعت کا وقت ہو اور جماعت مستحبہ اگر آپ کو دستیاب ہے تو جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے جی میرا نام فاطمہ ہے میں داول مدینہ جمد نگر حیدرآباد میں پڑتی میری عمر آٹھ سال میں جانے شروع انکل کیا میرے جتنی بچیاں مسجد جا سکتی ہیں جواب منایا فرما دیجیے دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب منی آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کی سمجھ کا کیا عالم ہے آٹھ سال, سال, باتائی سال, سال انہوں نے بتائیے تو عموما آٹھ سال کی بتری منیاں جو ہوتی ہیں ان میں تو اتنا وہ سمجھ ہوتی ہے کہ یہ مسجد میں شور و گل نہ کریں تو پاگل پاگلوں سے شور و گل سے اور بچوں سے مسجد بچانا چاہیے اور جن بچوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ مسجد کا ادب کا لحاظ نہیں رکھ سکیں گے شور و غل کریں گے یا پیشاب وغیرہ کر دیں گے تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے ماں اپنے بچے کو بڑا جو ہے وہ نہلا کر کپڑے پہنا کے تیار کر کے باپ کے ساتھ مسجد میں بھیجتی ہے اور مسجد والے جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں چلو پیچھے بچے کو پیچھے بھیجو اب باپ کہتے ہیں نہیں میں اپنے ساتھ اس کو کھڑا کر کے نماز پڑوں گا اب ایسی صورت حال میں بال کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کیا کریں ان کی کمی ہے میں شریعت کا ایک اصول ہے کہ پہلے مردوں کی سفے ہیں پھر بچوں کی صفح ہیں اس کے بعد عورتوں کی صفحیں ہیں لیکن اب چونکہ مسجد میں عورتوں کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جی کہ وہ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں تو اس پہ صاحبہ کرام علیہ مردوان کا اجماع ہے تو اجماعی اجماعی, اجماعی کہوں گا جی ہاں اور اجازت نہیں ہے تو اب بچوں کی صفحے جو ہیں نا نابالغ بچوں کی صفحیں یہ آخر میں بنائی جاتی ہیں تو جو اس طرح کے اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں میں آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مردوں کی صفوں میں خود کھڑے ہو جائیں اور سارے سب علم کی کمی اب جتنے نمازی آئیں اگر سب کو پتا ہو کہ بچوں کی صفحے پیچھے بنتی ہیں تو وہ پیچھے بنائیں گے بیچ میں بنائیں گے تو بچہ کودتا رہے گا ہلتا رہے گا چھیڑتا رہے گا صف سے نکل جائے گا اور آپ کی نمازوں میں خلل واقعی کرے گا تو جو شریک کام اس پر عمل کریں اپنی نہ چلیں مدینہ جی مدینہ بچوں کی سب پیچھے بالکل بنا دی جائے سب سے آخر میں تو آپ نے سمجھتے کہ شور زیادہ ہوگا جب بچے سارے ایک ساتھ مل جائیں گے وہ سب میں والد کے ساتھ کھڑا ہو تو شاید کچھ کنٹرول زیادہ ہو سکے لیکن وہ جب پیچھے سب بچے ایک ساتھ مل جاتے ہیں سارے تو وہ شور جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے یہ بھی تجربہ ہے اس والد کا تجربہ, تجربہ ہمیں اس لیے کہ ہم علم کم ہے ہمارے پاس دین کا حکم جو ہے نا یہ حکمتوں کے تقاضے پورے کر کر ہوتا ہے تو دین کا ایک حکم ہے اور وہ پیچھے رہے ان کے اوپر نہ جماعت واجب ہے نہ ان میں ان پر سب نماز فرض ہے جن پر جماعت واجب ہے جن کی نماز فرض ہے ان کی نمازیں بھی تو درست ہونی چاہیے ان کی نمازوں کی درستی کا اہتمام ہونا چاہیے تو جو مسجد میں شور و گول کریں گے مسجد کے آداب پر خیال نہیں رکھیں گے کہ ان کو مسجد میں کی اجازت ہے کب جب آپ اس طرح کے بچے لائیں گے کہ جو مطلب آپ خود دیکھے گا آپ دیکھیں یار یہ مسجدوں میں صفوں میں یوں نہیں کریں گے یہ نہیں کرتے یہ پھر جواب دیں گے کہ ہم بچوں کو نماز نہ بنائیں آئیں گے تو نمازی بنے گے تو پھر نمازی بننے کے لیے تاجود گھر میں پڑھیں نوافل گھر میں پڑھے بلکہ جو فرض کی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے جھگڑوں سے بتنے امی نے سنت نے پچھلے دنوں میں مدنی پھول دیا تھا تو یہ فرضت میں فرمائے جواب لمبا دینا کیا کہیں لبا میں نے آپ نے تو ایک جملہ کہا تو نے کہا میں نے وہی کہا تھا چھوٹا میں نے کہا تھا مختصر جواب دیتے ہیں آپ کا ایک جملہ ہے سب آج آج کی بہار میں بتاؤں دک تک الحمدللہ آپ کا ایک کہا ہوا جملہ آج تک ایک اسلامی بھائی اس پر عمل پہ رہا ہے والد صاحب کو فون پر موبائل کا بل پوچھ لینا موبائل کا بل پہنچ رہا ہے یہ آج ہمارے سلسلے میں اسد بھائی آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ میں اس پر آج تک کار جب سے یہ سنا ہے یہ آپ کا ایک جملہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتا ہے اور اللہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق جو ہے وہ تافر میں جی الحمد للہ نگران شورا کی آمد مرحبا آپ کا سفر بڑا ہی مبارک تھا میرے آپ سے دو سوال ہے پہلا سوال یہ کہ آپ جو ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کتنے ہیں دوسرا مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم تو بچپن سے یہی بات سنتے ہیں کہ لوگ بیرون ممالک جو جاتے ہیں زیادہ تر تجارت اور کاروبار کے لیے جاتے ہیں یہ آپ کا نصیبہ ہے کہ الحمدللہ آپ مدنی کاموں کے حوالے سے جاتے ہیں تو آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے ملک سب سے زیادہ گئے ہیں زیادہ صحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پہلے تو یہ کہ آپ کا سفر بڑا مبارک تھا جزم نہیں کر سکتے آپ دعا دیں اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کا سفر بڑا مبارک ہو یہ سفر مبارک تھا اور خدا کا یہ سفر بارگاہ خدا میں قبول ہوا اس کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا تو جزم نہیں کر سکتے ہم ایک تو یہ بات یعنی اس کو کنفرم نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ کئی ممالک ہیں جن میں کئی دفعہ جانا ہوا ساؤتھ افریقہ بھی ان ممالک میں شامل ہے جن میں زیادہ جانے کا موقع ملا ہے اور تقریبا پچاس سے زیادہ یا پچاس کے آس پاس الحمد للہ مساج و مدی مراکز اس وقت ساؤتھ افریقہ میں قائم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جی پیارے حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض سے میں حاضر ہوں آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ نے جیسے کہ ماشاءاللہ رات کو متھلی قافلے کی ترغیب جو باپا نے دی تھی اگر ہم اسی طرح متلی قافلے میں سفر کریں گے تو کیا ہماری ملاقات واپس سے ہوگی براہ کرم جواب شرفرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین کل رات عمیل سنت سننا بڑی خوبصورت انداز میں آ... بارہ تیرہ چودہ اگست کے مدنی قافلوں کا ذہن دیا کہ یہ ملک وطن عزیز بڑی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا تو جن مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں شہادتیں پائی ہیں ان کے اصال ثباب کی نیت کرے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک یونیک اور بڑی منفرد نیت امل سنت نے کروائی اور اپنے کہتے ہیں نا ویری مچ پاکستانی اور سنسیر پاکستانی اور قربانی دینے والوں کے متعلق ایک سنسیر اور ایک مخلصانہ سوچ رکھنے والے کی انہوں نے اپنی اپنا وہ کردار پیش کیا کہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے اظہار تو کرتے رہتے لوگ ان کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس کے لئے دعوت اسلامی والوں کو ناصر پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو میل سنوں کی طرف سے دعوت ہے کہ بارہ تیرہ چودہ اگست کو آپ کا ایک ہی کام ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اور وہ مسلمان کے جو آزادی وطن کے لیے شہید ہوئے ان کے اصال سبب کے لیے آپ نے سفر کرنا ہے اور انہوں نے جو قربانیاں دیبانیوں کی, کی یادت تازہ کرنی ہے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور دنیا میں اس طرح پورے پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے کوشش کرنا ہے جہاں جہاں پاکستانی بس رہے ہیں ان کو یہ عرض کیا گیا ہے کہ آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے تو آپ بھی نیت کریں کہ آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنے نمبر ایک دوسری بات امیل سنت سے ملاقات کی تو وہ ایک تحریک ہماری تھی وہ آج وہ فی الحال ہم نے روکی ہوئی ہے کہ تین دن مدنی قافلہ سفر کر کے مجلس سے ٹوکن لے کر آپ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن امیل سنت کی جو اس وقت عمر کا جو تقاضا اور طبیعت کا جو تقاضا ہے اس سے مطلب کہ یہ ہے کہ ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ہے اللہ کرے امیل سنت کو ایک ایسی ہمت جو ایک جسمانی طور پر ملے اور اللہ تعالیٰ کا سایہ دراز فرمائیں تو جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تب عرض کر دیں گے البتہ آپ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں امیل سنت کی صحت کے لیے بھی دعا کریں تندرستی کے لیے درازیب خیر کے لیے دعا کریں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دعائیں کریں پاکستان اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا رہے اس کے لیے دعا کریں بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا تمام دنیا بھر کے پاکستانی کے برائے کرم یہ دعا کریں کہ خاص طور پر میرا یہ وطن عزیز پاکستان سود کی لانت سے آزاد ہو جائے اس سے سود ختم ہو جائے یہاں سے رشوت ختم ہو جائے یہاں سے بدعنوانیاں ختم ہو جائیں یہاں یہ کرپشن اور سرا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بڑی مطلب کہ تکلیف دہ چیزیں ہیں تکلیف دہ وہ ختم ہو جائیں اور ہمارا بچہ بچہ نیک و پرہیزگار و اور متقی بنے الحمد دعوت اسلامی اس پر کوشش کر رہی ہے اپنی جگہ پر دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے افراد کی اصلاح پر دعوت اسلامی نے اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے یہی افراد ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر مختلف جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت پر معمور ہوتے ہیں اگر یہی افراد اور کالج اور یونیورسٹیز اور گلیوں کچوں میں جو رہنے والے ہیں جو آگے بڑے ہو کر کسی نہ کسی سیٹ پر یا کسی نہ کسی, کسی آفس پر جا کر بیٹھتے ہیں اگر ان کے اندر ہی خوف خدا اور صحیح معینوں میں اس کے رسول پیدا ہو جائے اور یہ تقوی پرہز اختیار کر جائیں تو انشاءاللہ جب یہ بن کر بھی پندرہ چند سالوں کے بعد جب یہ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں گے اور لوگوں کی خدمت میں معمور ہوں گے تو انشاءاللہ شاء ان میں کون سود لینے والا ہوگا پھر کون رشوت لینے والا ہوگا کون ظلم کرنے والا ہوگا کون بدھیانت ہوگا جو خدا کا خوف ہی صحیح مائنڈوں میں دل میں بیٹھ جائے گا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا دعوت اسلامی بہت صحیح اور اپنے پرفیکٹ وے پر کام کر رہی ہے اور افراد کی اصلاح پر پھر سارے لوگ الحمدللہ نورمالی نارملی طور کہا جائے کہ وہ دعوت اسلامی تو متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے والی عاشقان رسول کی سنت و بھری مدنی تحریک ہے علی الحبیب اللہ محمد ریان اطاری جوائنس ساؤتھ افریقہ سے سو گزار ہوں. پیارے نگرانی شرا کی فرمائیے کہ چھوٹے مدنی منو کو کس عمر میں اپنے ابو کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے جزاک اللہ خیر بھیا کو مسجد میں جانے کے لیے کی نا کہ اتنا سمجھدار بچہ ہو کہ جو مسجد میں نجاث نہ کرنے کا بھی شعور رکھتا ہو اور مسجد میں شور و گل نہ کرتا ہو تو ایسا مدنی یا ایسا بچہ مسجد میں لے جانے کی اجازت ہے ٹھیک ہے جیسا ہوں میرا سوال تھا نگران سے سوال یہ تھا کہ مسجد میں جو بال گر جاتے ہیں ان کے متعلق صورت سے کوئی جو رہنمائی چاہیے تھی مسجد میں بال وغیرہ گر جائیں تو اسے اٹھا کر آ, جیب میں اگر کوئی شوپر ہے تو اس میں ڈال لیں یا جیب میں ڈال لیں باہر جا کر مسجد کا کوڑا بھی ادب کی جگہ پر اللہ ڈالنے اللہ کا فقہ کرا میں لکھا ہے اللہ یعنی مسجد کا ادب کتنا ہوگا کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب ہے کہ مسجد سے جب تم صفائی کرو کوڑا اٹھاؤ تو اس کو بھی ادب کی جگہ پر پھینکو تو لیکن یہ جہاں بال اور تنکا وغیرہ نظر آئے یہ بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے جو مسجد سے سر یہ سمجھے گا مسجد ازیت کو دور کرنا ہے جی, جی جو مسجد سے کہ کس لیے اس کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں سیلری بھی دے رہے ہیں تو وہ ہے نا صفائی کرنے کے ہم بھی بال بھی اٹھائے ہم بھی یہ ساری چیزیں بھی اٹھائے تو پھر وہ کس لیے رکھا ہے ہم نے مطلب یہ ایسا ہے کہ ایک خاتون کو جنت میں دیکھا گیا تو ارشاد فرمایا یہ شا... حدیث ہ... پاک مجھے یاد پڑ کہ مسجد کی صفائی یہ خاتون کرتی تھی جس کے انعام میں اس کو جنت میں دیکھا گیا اس طرح حدیث پاک کا خلاسا ایک اور حدیث جو مسجد سے ازیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا دیار دیار تو یہ تو ہر مسلمان کو اس میں اپنا انجام دینا چاہیے تو اگر مسجد تو اللہ کا گھر ہے مسجد کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی تو ہے ہی نہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد سے کوڑا وغیرہ صاف کرے پھر یہ کہ خادم ڈبل بارہ گھنٹے جھاڑو پوچھا لے کر کھڑا نہیں ہے تو کیسے وہ کہتے ہیں موقع پہ کھڑکیوں سے دروازوں سے ادھر ادھر سے کوڑا کٹ کٹ آئی جاتا ہے اڑ کر تو اگر کوئی نمازی دیکھ لے کہ میرے رب کے گھر میں یہ کوڑا ہے تو وہ صفائی کر لے بلکہ بعدوں کا تو خادم سے لے کر آتے ہیں صفائی کر لے یار میں تھوڑا کر لوں کی بات ہے مدینہ مدینہ مدنی پھول بہت سارے بیان ہو رہے ہیں مدنی چلے ناظرین آپ سماپ بھی فرما رہے ہیں بڑھتے ہیں ہم اپنے سلسلے کے ایک اہم ترین سیگمنٹ کی طرف بڑا پیارا سیگمنٹ ہے مدنی کی چھوٹی گہانے شدہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاء آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جی حضور آپ بوجھیں ہمارے ذہن میں کیا ہے گھڑی کا گھڑی نہیں چلو گھڑی گھڑی چل جائے گی جب ان گھڑی والے بھی جو نا وہ اپنے ہی آدمی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اللہ آ گئی ہے جیشا انسان انسان بتائیں یاد کو انسان ہے نہیں لا کوئی مقام لا جی, جی آپ نے کہا یہ لا لا کہ میں نام کہوں گا اگر جی ہوا تو مقام بھی نہیں لا ہے لا لا ٹھیک کوئی شے ہے عبد الواج بھائی بتائے جی شے تو, تو, تو, تو ہے تو ہے اور تین سوال ہو گئے جی تین ہو گئے اس شے کو اللہ کے کسی نبی سے براہ راست نسبت حاصل ہے لا ٹھیک ہے سوال دوبارہ کیجیے گا اس شے کو اللہ تعالی کے نبی سے کیا براہ راست نسبت حاصل ہے نہیں لا صحیح ہے وہ شے شرمین طیبین میں ہے جی بتائیں ہرمین طیبین میں تو نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے نہیں جی دونوں طرح کر لیں کوئی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی تو مبم جواب دے رہے ہیں جواب بنتا ہے وہ بھی جواب دے رہے کوئی اسے نہیں بھی ہو سکتا کوئی لے جائے تو لے جائے نہیں تو کوئی لے جائے تو ہوگی وہاں اگر نہ لے کے جائے تو نہیں ہوگی یہ آپ کہیں بھی کام کر دیا جی بہت آسان دیکھے آپ کو جواب میں ایک کلو بھی دے دی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے کتابیں نام کتاب ہے چل رہی ہے آپ نے بری بھائی میرے کلو سے نہیں لیکن آپ نے جو کلو کا کلو کیا نا اسے وہ کلو آپ آپ نگرانی شرا کے ساتھ بیٹھے جی کتاب ہے آپ نام بھی بتا دیں پیچھے کیا رہ گئے حج کی کتاب ہے جی یہ تو بات بتائیں گے پوچھ رہا ہوں میں حج کی کتاب ہے کہ نہیں جی پوچھ رہا ہوں آپ سے جی حج آج سے متعلق کتاب تو شرما کی ہو رہے ہیں وہ کھل کر بولے اچھا وہ کتاب امیر سنت کی لکھی ہوئی ہے شرما کی ہو رہے ہیں ہاں بول نام نام بالکل فخر سے بولیں ہاں اس کا نام رفیق الحرمین ہے اللہ یہ ہوتی ہے بالکل ہرمین کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شیخریقت میرت کی مایا ناز تعلیف ہے جس کے اندر حج کی اقسام کا بیان ہے احرام کس طرح سے بانا جاتا ہے اسکرین پر زیارت بھی کروائیں ناظرین کو اس کا بھی بیان ہے سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے بہار یہ حج ہی نا جو حج پہ جا رہے ہیں جی ان حجوں سے پوچھو کہ کون سا حج کرنے جا رہے ہو میجورٹی حج پہ جانے والے حج پہ جا رہے ہیں، کون ساج کیا کرنے جا رہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کون ساج کرنے جا رہے ہیں بات اللہ اللہ, اللہ! حج افراد ہے حج کرانتو ہے ان کو یہ حج تمتو کیا ہوتا ہے حج کران کیا ہوتا حج حج ہے حج ہوج ہوتا ہے پھر بعد ایسے بچار عجیب حال ہوتا ہے کہ یہ حج کا احرام باندھتے ہیں یہاں سے اللہ اللہ اب یہ حج کا احرام باندھا اور عمرہ کر کے ایران کھول دیں گے اللہ تو مہربانی کریں اتنا عظیم فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں حج پڑھ تو لیں کہ حج ہے کیا پانچم فرض ہے وہ نماز نہیں آئی اسی تک میں پہلی بار حج کرنے جا رہے ہیں اب حج کرنے آ گیا ہوگا ایسا نہیں کریں پڑھ لیں رفیق الرمین لے لیں اور اس کو پڑھیں اور بلکہ آج تو حج پہ جانے والوں کی میں تو کہتا ہوں بڑی رات ہے حج پہ جانے والوں کو بہت بہت بہت بہت آج ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ آج الحمدللہ میرے سنت کے ساتھ عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں محفل مدینہ ہیں الحمد للہ اور امید کی جا سکتی ہے کہ شاید حج پہ جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو اگر یہ آ گئے تو انہیں شاید, شاید ہو سکتا ہے میلے اپنے ہاتھوں سے انہیں ہار پہنا ہے Allah اور بڑا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا, بھی دینا پروسس اس کا کیا ہے نہیں فیدان مدین آ جائیں پروسس کیا ہوگا مجلس ہے جو عمرہ کتاب وہ وہی بتائیں گے کہ حج پہ جا رہے نہیں جا رہے امید ہے حج پہ جا رہے ہوں گے جن کے بارے میں کنفرم ہوگا تو انشاءاللہ انہیں آگے لا کے بٹھایا جائے گا اور ایک اسپیشل ان کے لیے نشست ہوگی ہوگی تو ان کی رات ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ بڑا ذوق شوق امید ہے کہ ہوگا اس رات تو مدنی چینل براہ راست بھی یہ محفل مدینہ نشر کی جائے گی سارے نو بجے رات نو بجے شاہ کی جماعت ہے فیدان مدینہ میں ہو سکے تو فیضان مدینہ میں جماعت ہے نماز پڑھیں اور پھر اس طرف چل پڑے جہاں پر محفلِ مدینہ ہے اور انشاءاللہ اللہ خوب اس کی برکتیں حاصل کریں گے اللہ کے نماز ان شاء اللہ مزید بھی مدن سنگین حاضرین آپ رفیق الحرمین کتاب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ حج کا طریقہ شیخ حضریکت امیر رسنت کی بڑی پیاری ڈی وی ڈی ہے مقبر المدینہ نے جاری کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ شاء آپ کو پریکٹیکل جاننے کا موقع ملے گا عمرے کا طریقہ یہ وی سی ڈی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے حاضر مدینہ کا طریقہ حاضری مدینہ اس عنوان سے بھی وی سی ڈی ہے کس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کے اعتبار سے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے ضرور اقتصاد فیض کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں کتاب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جو میں نے ویڈیوز کا کہا ہے یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً فسٹے بھی آتے رہتے ہیں احکام حج دو ہزار سترہ بڑا زبردست سلسلہ جو ہے وہ مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آپ اقتصاد فیض کر سکتے ہیں علم دن حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق فرمائے حضور یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مسجد کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان پر بعض اوقات الزام بھی لگ جاتا ہے کہ یہ مسجد کا پیسہ کھا گئے ہیں تو مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ اس پر یہ الزام نہ آئے غبن کیا ہے پیسہ کھایا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور الزام لگانے والوں کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں جب تک کہ کوئی شرعی ثبوت نہ ہو کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے یہ تہمت اور بہتان وہ پھر بہت سارے اس میں پھر گناہ کبیرہ کا ارتقاب ممکن ہے ठीक. تو ایک تو اس سے بچنا چاہیے لیکن جو مسجد کی کمیٹی ہے ان کو اپنا جو نظام ہے نا بڑی شفافیت کے ساتھ چلانا چاہیے اور اکاؤنٹس وغیرہ اگر یہ کھلواتے شریع اجازتوں کے ساتھ تو اس میں دو تین افراد کی سگنیچر ہو اور پھر وہ آمدنی اور اخراجات یہ لکھ دیا کریں بورڈ پر اور یہ بیلنس ہے یہ لکھ دیا کریں تو اس طرح کا یہ نظام چلائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بعض لوگ اگر اس میں احتیاط نہیں کرتے اور یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ وہ مسجد کے چندے کو بلا اجازت شرع استعمال کر لیں اپنی ذات ہی پر استعمال کریں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا مطلب اس کی اجازت کس پر کہاں خرچ کرے سے نہیں کر سکتے اس کی بھی پوری ایک صورت ہے جی بالکل تو البتہ جو مسجد کی کمیٹی یا مسجد کی جو مجلس ہے ان کے پاس جو چندہ ہے جو ان کے پاس پیسہ وہ وف کا پیسہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کے معاملے میں شرعی رہنمائی کے ساتھ عمل کرے یعنی جتنی بھی مساجد دیکھتے ہیں چلاتے ہیں وہ آپ بلے اچھی طرح دیکھتے ہیں اچھی طرح چلاتے ہیں ایک بار اپنی ذمہ داریاں آپ اس کی شرعی رہنمائی لے لیجیے یہ مسجد کمیٹی کے حوالے سے بات شریف بظاہر تو یہ مسجد کمیٹی ایک کا صدر ہونا وائس چیئرمین چیئرمین ہونا خزانچی ہونا ایک بڑا یہ بات والا عہدہ دکھائی دیتا ہے آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کبھی آپ بھی کسی مسجد کی کمیٹی کے صدر چیئرمین وائس چیئرمین خزانچی جنرل سیکریٹری رہے ہیں کبھی آپ میں اس سچ کو مسجد کا اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عہدے دار نہیں رہا لیکن چند مساجد کے اندر مجھے اس طرح کی خدمات کا موقع ملا ہے اور مسجد کی دیکھ بھال اور مسجدوں کے معاملات کو دیکھنے اور سیکھنے اور اس کا کچھ نہ کچھ موقع ملتا رہا ہے یہ ہے فیضان مدینہ کی کمیٹی میں تو آپ ہوں گے ہی ظاہر سی بات ہے فیضان مدینہ م. کی م. ہمارے کمیٹی نہیں بنتی ہمارے مجلس بندی ہے داود اسلامی میں اور فیضان مدینہ کی مجلس میں, میں نہیں ہوں اس کے مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نمازوں کے اوقات کب تبدیل ہوں گے کب تبدیل نہیں ہوں گے یہ جی جی ہماری ملس بنی ہوئی ہے اور امام اور ملس سے مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں مسجد کے خادم رکھنا نہ رکھنا امام کا اپوائنٹمنٹ امام سے گفتو شنید مؤزین خادمین ان مسائل میں عام نہیں ہے یہ مسجد کی مسجد فضان مدینہ کی مجلس بنی ہوئی ہے وہ ان کو دیکھتی ہے اچھا آپ ایک فرض کیجئے کہ آپ ایک مسجد کی کمیٹی کے صدر ہیں اور امام صاحب جو ہیں وہ مسجد میں خدمت دیتے ہیں سر انجام اور ان کا مشارہ بہت کلیل ہے اتنا کلیل ہے کہ آپ کے اپنے بچے کا جو ماہانہ جیب خرچ ہے وہ اس سے دو گنا زیادہ ہے تو کیا آپ اس کو انصاف سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو عامہ کرام میں ان کی اتنی قلیل تنخواہ ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا اور عام آدمی ذرا زیادہ دنیاوی تعلیم ہو تو اس کو بہت کچھ ملتا ہے ہمارے یہاں یہ اس طرح کا نظام چل پا رہا ہے میں اس پر ناانصافی اور ظلم کا مطلب کہ اطلاع کر پاؤں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک حکم لگانا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں جو عرف ہے یہ عرف میری ناقی شکل کے مطابق اس کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے کہ ہمارے یہاں امام کی جو تنخواہ ہے وہ امام کی امام موزن خادیبین کی تنخواہ انتخح... یعنی جو مسجد کی خدمت گزار ہیں یا جن کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں ان کے جو ماہانہ مشاعرے ہیں وہ بہت کم ہیں میں کمپیریزن نہیں کرتا کہ جناب فلاں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کا اتنا ہے تو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کو وہ عزت کب ہے اگر اس کو پیسہ مل رہا ہے تو کیا اس کو حدیث سے پاک سے فضیلت بھی مل رہی ہے یا قرآن میں اس کی کوئی فضیلت, فضیلت کا دھائی تذکرہ ہے شادث اس کی کو فضیلت کا تذکرہ ہے کیا ایسا ہے کہ مسجدیں مسجدیں جیسے اونٹیوں کی طرح ہوں گی اور مطلب امام اس کے اوپر سوار ہوں گے اور موزین ان کو مطلب کے چلا رہے ہوں گے اور اس کے مفتتی پیچھے ہوں گے تو کیا کسی دنیا کے کسی بڑے افسر اور کروڑ پتی آدمی کے لیے کسی کو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ ایک دن کی زندگی ہے ایک گھنٹے کی زندگی کیا پتہ اس کی ہے ایش اور عشر کی زندگی کا لمحہ کتنا ہے لیکن قیامت تک کا معاملہ کہ کیا پتا کہ امام کو قبر میں بھی جنت کا باغ نصیب ہو جائے کیا پتا امام کو اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے اور اللہ تعالی کا اس سے حساب لینا تو دور کی بہن اللہ اسے, اسے حساب کتاب نہ لے بلکہ اسے اس بات کی اجازت مل جائے کہ تو جس کی چاہے شفات کرا ہو جنت میں لے جاؤ تو کیا یہ اعزاز کیا اس دنیا کی ایسی تعلیم اور دنیا کا ایسے سرمایہ دار کہ جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے اور جو دین کے معاملے میں بالکل نا بلد ہے اور اللہ کے نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے سود کھاتا ہے رشوتیں دیتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں اس کی بڑی عزت اور بھگت ہے لیکن آج تک میں نے ایسے کسی دنیا دار آدمی کے کسی کو ہاتھ چمکتے ہوئے نہیں دیکھا یہ دنیا دار آدمی پہلی سپر نماز پڑھے امام صاحب جو سلام پہ کر آئے گا تو کروڑ پتی اربو پتی آدمی اگر اس کے اندر دین کی اور دین دار کی کچھ محبت ہے یہ اس غریب امام کا ہاتھ چومے گا سبحان اللہ، سبحان اس کے پاس کوئی اپنا بیمار بچہ لے کر نہیں جاتا کہ میرا بچہ بیمار ہے دم کر دو اس غریب امام کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے آپ دم کر دیجیے اللہ،, اللہ تعالیٰ نے جو اس سے دنیا میں عزت دی ہے وہ عزت کسی پیسے سے نہیں ملتی سبحان اللہ. اس سے اس لیے دنیا کے کسی پیسے دار طبقے سے اپنے آپ کو کمپیرزن کرنا یہ درست نہیں ہے یہ اس کو میں بالکل یہ عرض کروں گا نہیں درست ورنہ زہد و تقوا پرہیزگاری یہ کس شے کا نام ہے یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن ہمارا جو انداز ہونا چاہیے جو جی ان کی سیلریز کا تنخواہوں کا ان کی مراد کا جو انداز ہونا چاہیے بینگ مسلم جی ایک امام کا جو ہمارے معاشرے میں جو اسٹیٹس ہونا چاہیے جی جی تو سب سے پہلے امام کو اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے جی جی کہ امام کی تربیت کا انداز امام کے بیانات کا انداز امام کی نمازوں کے انداز ایسے ہوں کہ اس محلے اور اس علاقے کے اندر بچنے والوں کی یہ حت ال امکان ان کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو کسی حد تک پوری کرنے میں وہ کم حق کو کامیابی ہوتا نظر آئے اور وہ ایک جو اس کا منصب امامت ہے اور ایک اخلاقی جو اس کی ذمہ داری ہیں اس کو وہ پوری کرتا ہوا ہمیں نظر آئے تو یہ ایک امام کی اپنی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور اس طرح پھر ہمارا ایک کام بنتا ہے کہ ایسے امام کے لیے جو میرے موتی عقل میں جو مشاعرہ یا اجارہ سیلری بنتی ہے وہ اجرت باقدر ضرورت کے تحت بنتی ہے خوب. کہ ان کی جو ضرورت ہو اس کے مطابق ان کی ہو تاکہ یہ مطلب کہ ظاہر بات ہے جس طرح آپ کے بچے بیمار ہوتے امام کے بچے بیمار ہوتے ہیں اب امام کا بچہ بیمار ہوتا مختلف کوے گا میرا بچہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تو امام کا بچہ کے خیراتی اسپتال میں جا کر وہاں علاج کرائے گا مفت میں وہ کمیٹی بھیجے گی کہ آپ اس جگہ چلے جائیں اور آپ کا بچہ ایک اچھا اسپیشلسٹ کے پاس جا کر علاج کرواتا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے امام بھی شادی بیاہ میں دیگر دعوتوں میں اس کو بھی جانے کا موقع مل سکتا ہے تو امام یادو کیا امام ہی کو ضروری ہے کہ امام ہی کو جواب واپسی میں لفافہ ملے گا کہ امام کی یہ دل نہیں ہوتا ہوگا کہ میں جاؤں تو میں بھی کسی دعوت میں جا کر کسی کو دو سو پانچ سو روپے کا میں لفافہ دے دوں تو اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا یار امام صاحب نے مجھے لفافہ دیا اب امام صاحب لفافہ کہاں سے دے گا اس کو لفافہ لینے کے لیے بھی مسجدی کمیٹی کو بولنا پڑے گا تو ہم نے کیوں مطلب کہ اپنے مسجد کے امام حضرات کو لیونگ سٹینڈرڈ کی طرف رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک مختدی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ میرا بیٹا مسجد کا امام بن جائے یار مسجد کا امام بنے گا تو میرا بیٹا ایسے رہے گا آپ جو لیونگ سٹینڈرڈ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے ایک انداز زندگی اور ایک جینے کا ایک انداز تو وہ آپ کیسے مسجد کے کی امام پر امروا رکھتے ہیں پھر اتنی کما کسما پرسی کے عالم میں ایک مسجد کے امام کو ہم رکھتے ہیں پھر مسجد کے امام سے توقع اتنی بڑی بڑی رکھتے ہیں اب وہ بچارہ پھر ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے فاتحہ ڈھونڈتا ہے اذان ڈھونڈتا ہے یہ سب ڈھونڈتا ہے تو اس کا گھر چلانا ہے اس کو نکاح ڈھونڈتا ہے یہ سب ڈھونڈتا ہے بےچارا تو یہ ہوتا ہے تو اللہ وہ مطلب ہمارے لیے اسبا پیدا کر دے اور معاشرے میں ایسی مطلب کے پوزیشن آ جائے کہ مذہبی طور پر امام کا ایک ایسا گریڈ بن جائے کہ جناب امام کا یہ گریڈ ہے اور اس گریڈ کے امام کی کم از کم سیلری اتنی ہوگی مینس تھرٹی تھاؤزینڈ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایسی اگر کوئی ترکیب بن جائے اور پھر اس کے لیے مطلب کہ پورے ریائز گھر تو مطلب یہ ہو کہ مطلب ایک کنوارا امام ہے تو گھر میں اس میلے میں رہنے والوں کو لگے تو صحیح نہ کہ میری بچی میں امام سے شادی کر دوں تو میری بچی بھی خوشحال رہے گی جی. یا ہوا یار اس امام سے میں شادی کر دوں گا اپنے بچے کی تو میری بچی کیسے رہے گی یعنی آپ کی بچی آپ کے گھر میں زیادہ خوشحال نظر آ رہی ہے رہنے کرنے میں امام کے ساتھ شادی ہوگی تو امام اتنے سے گھر میں میری بچی کو کیسے رکھے گا تو کسی اور کی بھی تو بچی امام کے ساتھ کبھی شادی کرے گی نہیں کرے گی اس کے ساتھ کیسے رہے گا تو یہ سارے تصورات میرے ذہنوں دماغوں میں چلتے ہیں جسے جس الحمد دعوت اسلامی کے تحت ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے اندر گریج ولی میں نہیں کہتا کہ اسپیڈلی گریج ولی جس جس طرح ہمارے مدنی احتیاط ڈونیشن چندہ برتا چلا جاتا ہم اس میں کوشش کر کے کشادگی ایس پر سچویشن لاتے چلے آتے ہیں میرا خیال ہے اس کی گواہی شاید ہمارے کئی اسلامی بھائی دے سکتے ہیں یہ ہماری بہت پرانی سوچ ہے اور ڈیفینیٹلی یہ سوچ ایسی ہے کہ جس سے ہمارے ہاتھ اتنے کھلے ہوئے نہیں ہے کیونکہ دعوت اسلامی چلنا چندے پر ہے مدنی احتیاط اور جامعت المدینہ کے ہمارے خراجات اور ہمارے مدرسۃ المدینہ کے خراجات لاکھوں جی لاکھ لاک لاک مدنی منع مدنی منیا اور اسلام بہن اسلام بہن کئی لاک ایب, سوری مطلب مجموعی طور پر ہم ڈیڑھ پونے دو لاکھ کے فگر لے لیتے ہیں جو الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں تو ان اخراجات کو بھی پورا کرنا یہ بھی زہر اصلاح امت کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اور مدرسین اور جو پڑھاتے ہیں اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان سب کے بھی مشاعرے دعوت اسلامی نے دینے ہوتے ہیں تو اب جتنا مطلب مدن ہمارے مدنی احتیاط آئیں گے اسی طرح کام بڑھے گا مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا نگہان شدہ کو دکھائیے جی سب نے ابھی کیا کرنا ہے جی واہ بڑے مہربان ہے جی مدنی چلنے والے آپ کے اوپر اور آخر میں انہوں نے ایک حرف بھی آج پہلے سے اس کو بلنگ کری اگر کیا, کیا واقعی یہ طے شدہ تھا پہلے سے بھائی یہ تو مجھے آپ کام میں بتاتے ہیں نگہانے شرا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ جو ہے وہ حروف کا ایک مجموعہ ہے آخری میں جو ہے وہ آر لگا ہوا ہے اب آگے چار آپ کو لگانے جی دکھائیے اے سبحان اللہ اے لگائیں جی اے کتنی جگہ ہے اے. Oh, oh, oh. سبحان اللہ اللہ ایسا نام ہی بتا دیں بس کریں جی نام ہی بتا دیں پیچھے کیا رہ گئے دو ہی رہ گئے بولو اللہ آپ <laughs> <laughs> خود دنٹ دے رہے ہیں سلمان بھائی جو مرضی بولے ٹی بولے ای بولے ٹی بولتا ہوں شیخ حقیقت امیر اسنت کا آ, یہ کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے اتار امیر اسنت کا نام ہے لقب ہے یا کنیت ہے کیا ہے تخلص ہے جو شاعر اپنے کلام میں اپنے پہچان کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں اتار ماشاء اللہ کوئی ایسا مدنی چلیں گے سرسیہ جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کی تین کال شامل کرتے ہیں بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان شاء اللہ پھر سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ان شاء اللہ جی و برکاتہ السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد یہ نسبت سات افریقہ سے اشکل پیالے سات افریقہ سسٹینس لائف ہے لیکن ہمیں آپ کے ریاست نہیں ہو سکی امید ہے کہ ٹائم آپ نسبت کہ خزارہ مدینہ میں تکلیف لائیں گے اور ہمیں بھی آپ کی ریاست کا موقع مل جائے گا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کے ابو آپ کو لے کر لوڈیا میں پاکستان سے اڑ کر پریٹوریا لوڈیم تک تو آ گیا مگر اب آپ کے ابو لے کر آپ کو پریٹوریا نہیں لائے لوڈیم نہیں لائے تو میں نے تو آپ کے ابو سے کہا تھا کہ بچوں کو لے آتے مندی منوں کو لے آتے ہیں میں ان سے زیارت کر لیتا تو ان شاء اللہ موقع ملا زندگی رہی تو جونس بگ آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ اب دونوں آپ سب شہزادوں کی انشاءاللہ زیارت بھی کروں گا صبحان بس جیسے بہت اچھی بات کر رہا ہوں ہندی کے نمبانا شہر سے ماشاءاللہ اللہ ازر آج کا جو موضوع ہے مسجد ماشاء بہت ہی خوبصورت ہے نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس حال میں بندہ کیا کرے کہ کی اس کی رزق ایک ہی جگہ پر ہے جہاں کی کوئی مساجد ہے ہی نہیں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے تیس کلومیٹر میٹر چالیس کلو میٹر کہیں تک کوئی مسجد نہیں ہے حالانکہ وہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے اور چاہے وہ آفس میں ہو اپنے گھر میں ہو تمام نماز ادا کر رہا ہے لیکن جو مسجد سے جو عشق ہے جو, جو لگا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور اللہ کی بارکاہ میں یہی دعا ہے کہ ایسی جگہ رزق ادا کر دے کہ جہاں مسجد مبارک ہو جہاں سونی علماء کے پیچھے نماز ادا کر سکے تو اس پر کچھ رہنمائی مدنی پھول ہو جائے کہ جب تک وہ مسجد نہیں ملتی تو اس حال میں مطلب کس طرح سے جو عشق ہے جو محبت ہے مسجد کے لیے وہ کس طرح اس میں اضافہ ہوتا رہے اور کس طرح دعائیں فرمائے اللہ تبارک کے بھر میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے مسجد میں اور برکت عطا فرمائے اور جہاں پر اس طرح مسجد مل جائے وہاں پر اگر اس کے حلال آسان طیب ملتا ہو تو اللہ وہاں نصیب کرے ورنہ جہاں ہیں وہاں پر مسجد تو بن سکتی ہوگی یہ تو بس جذبے کی بات ہے کہ جہاں پر آپ رہے, رہے نا میں تو کہتا جہاں چند مسلمان آباد ہیں میں ساؤتھ افریقہ کے کیسے شہر میں گیا جہاں سات مسلمان فیملیاں تھیں انہوں نے اتنی عالیشان مسجد بنائی وہ مسجد آدمی دیکھتا رہ جائے بحمد دل بحمد بحمد کرے گا یہاں گھر لے لے بندہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری اتنی کشادہ اچھا اس مسجد میں جو امام صاحب کا جو گھر بنا گیا وہ گھر مطلب یہاں ایک اچھے خاصے پیسے والے کا گھر ہونا چاہیے تو اتنی عالیشان مسجد خوبصورت مسجد سات فیملیاں خالی مسلمان وہاں سات کم و بیش فیملیاں وہاں رہتی تھی انہوں نے مل مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کو کئی ایک دو ہوتے وہ مسجد بنا لیتے ہیں کوئی ایک ایسا جاندار شاندار جذبے والا آ جاتا ہے جو اپنے سات لوگوں کو ہے اور موٹیویشن دیتا ہے تھوڑی سی وہاں پر وہ, وہ جذبے کو گھرماتا ہے اور مل کر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ یا مسجد کی ترکیب بن جاتی ہر جگہ مسجد ہی بنے ایسی ضروری قانونی پیچیدیاں بھی ہوتی ہیں تو کم از کم ایسی جگہ بنا لی جائے جہاں جما سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہو جائے <تصفح> جی میں سعد تاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے جواب شاد فرما دیں کہ اگر مسجد تین سے چار کلومیٹر دور ہو تو کیا ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا مسجد نہیں جانا پڑے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جماعت سے جب مسجد میں اور کوئی مانو شریع نہ ہو تو مسجد کی جماعت کے واجب ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو یوں نہ کہا جائے کہ مسجد دور ہے تو اور مسجد جس کو وہاں ارفن دور کہا جائے تو وہاں مسجد کی جماعت واجب نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اس طرح جس طرح ممالک میں کہہ رہے ہیں وہاں پر دو تین کلومیٹر گاڑی میں جانا کوئی پرابلم نہیں ہے تو عموماً لوگوں کے پاس وہاں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ہوتا ہے ٹرانسپورٹ گاڑی ہوتی ہے اس طرح کیز ہوتی ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو اس طرح مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنی چاہیے اگر جماعت واجب نہیں بھی ہے تب بھی مسجد میں جا کر جمع سے نماز پڑھے گا تو جو جمع سے نماز پڑھنے والوں کو جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا نہیں ملے گا کہ جب کسی علاقے میں سوسائٹی میں محلے میں مسجد نہیں ہوتی تو وہاں کے جو رہنے والے رہائشی ہیں ان کے اندر بڑا ایک جذبہ پایا جا رہا ہوتا ہے بڑی کوڑن پائی جا ہے مسجد ہونی چاہیے یہاں پر مسجد ہو اتنی دور ہے جانا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہو ایک بڑی لگن پائی جاتی ہے دیکھیے دیکھا جاتا ہے کہ جو مسجد بن جاتی ہے یا مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے سلسلہ ہو جاتا ہے سارا اس کی آباد کاری کے معاملے میں پھر ہماری غفلت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے پہلا جذبہ بھی قابل دید ہے اس کو ہم اس کی ہم وہ تردید نہیں کر سکتے یا اس کو ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے مسجد بننا خود ایک کار ثواب ہے یعنی یوں سمجھیے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کے روزے رکھنے کو اس کے ثواب کو تو ہم انڈوز کریں گے نہ کہ تو روزہ رکھا تو اچھا کہا نماز اور رمضان تو پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا لیکن ہم یہ بولے گا یار روزہ تو رمض... نماز تو پڑھتا نہیں روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہ ٹھیک ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا جو فرض ہوتا ہے مسجد تو بنانی بنانی ہے اس کا ایک اپنا ثواب جو حدیث پاک میں ہے کہ اس میں میں نے ایسی کوئی کنڈیشن پڑھی نہیں ہے جو یہ فرمائیں گے کہ مسجد بنانے کا ثواب اسی کو ملے گا جو مسجد کو آبادی کرے گا بلکہ مسجد کو آباد کرنے والوں کے جو الگ ثواب ہے پرانے کریم میں مل ہے مل کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ڈالتے ہیں اللہ لیکن مسجد بنانے کا اپنا ثواب تو ہے ہی نا جی جو اس میں چندہ کرے گا اس میں کوشش کرے گا تو وہ ایک ثواب ہے پھر دوسرا آپ کی طرف آتا ہوں وہ جو آپ جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہو سو شعری یاد آتا ہے مسجد تو بنا لی میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا اصل میں ایک کام جو ہے نا وہ ایک بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی کر گزرتا ہے تو وہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے نعمت ہے کہ چلو کر گزر لیکن اب نماز خود ایک اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے مسجد کی آباد کریں اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے شیطان کہیں نہ کہیں سستی دلاتا ہے تو اس میں ہمیں تبلیغ کا نکی کی دعوت کا سلسلہ نہیں بند کرنا چاہیے اور تنقید نہ کریں ہاں بھائی کیا ہو گیا بنا لی مسجد تو یہ تنقید کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا نہ یہ تنقید کرنے کی آپ کو اجازت دی جائے گی آپ نکی کی دعوت دیں بلکہ اس کی جب تک وہ جیے اس کی حوصلہ ازائے کرتے رہے ماشاءاللہ اللہ یہ آپ کی کوشش ہے آپ لوگوں نے مل کر اتنی مسجد بنائی آئے نا تھوڑا مسجد میں بھی بیٹھے نا وقت دے نا ہمارے ساتھ تو وہ خوش ہوگا یعنی وہ چلو مسجد میں آ جائے گا اگر آپ اس کو محبت سے بلائیں گے اور اس کو آنا چاہیے مسجد آپ نے بنائی اس کو آبادی کریں یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد جہاں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے اور مسجد بننی بھی چاہیے مسجد کو آباد کرنا چاہیے مسجد کی آبادی میں نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ مسجد کی آبادی میں درس و بیان ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے ذکر و اسکار ہے اس طرح اپنی مساجد کو آباد کریں رمضان کے اتقاف کریں اور دیگر نیکی اور اجتماعات وغیرہ کا جو نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے مسجد میں رکھیں تاکہ مسجد ہماری آباد رہے مدینہ مدینہ آج مدینہ اشعار کی تکرار کے حوالے سے مبلغین ہمارے آپ سے فرمائش کریں گے اور آپ کو شعر سنانا ہے اور یہ پہلے کی طرح کا جو پیٹرن ہے وہ نہیں ہے ابتدا عبد بھائی سے جی آج آپ ہمیں کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر ہو تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا سبحان صبح, صبح آرس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو سبحان, ہاں اللہ, سبحان اللہ جی یاد جی بھائی سر کی پیشانی پر نبی پاک صحرح صحرح صحرح صحرح صحرح مبارک جبین کے حوالے سے کوئی شیر سنا دیں ہاں ہاں مبارک پیشانی مبارک ما بھی کہتے پیشانی زبین شیر یاد نہیں آ رہی ایک شیر ہے <سؤال> اس میں ماتھے کا ذکر بھی ہے زبین کا, کا ذکر, ذکر بھی ہے اچھا یہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ وہ سلاۃ و سلام کا شیر ہے شفات ہے جس کے ماتھے کا شہادت پہ لاکھ و سلام حضور کے لعاب دہن پہ شیر سنا دیں لعاب دہن میں یاد کر کے نہیں آیا مجھے پہلے سے یاد تھا زلال حلاوت اس میں آتا ہے شیر میں سلاۃ اسلام کے شیر وہ مشکل ہے لیکن لواب دہن اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن ایک شیر میں دہن کا ذکر تو ہے کون سا جی قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن, دہن پھول دہن پھول دکن پھول بدن پھول بندن بندن اللہ اللہ اللہ لواب دہن والا جو ہے وہ شیر ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنیں اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام سبحان, سبحان اللہ, اللہ. مدن شریک ناظرین مقبول مرینا سے آپ وسائل بخش امیر اسنت کا ناطیہ دیوان ہے اس کو حاصل کیجئے اس کو پڑھیے عشق کے مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا اور ہدایت بخش امام السنت کا آ, کلام میں پاک کا مجموعہ ہے آ, امام السنت کے جو نعت کا دیوان ہے اس کا مجموعہ ہے ضرور پڑھیے اس کے مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا اور پھر آج جیسے آج کل حج کا ایک موسم جو ہے وہ چل رہا ہے تو حج سے متعلق اور حاضری مدینہ سے متعلق جو امیر اسنت کے کلام ہے اگر آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر حج پر جانے کا جذبہ بھی جو ہے وہ بیدار ہوگا اور حاضری مدینہ کی تڑپ اور لگن میں بھی اضافہ ہوگا ان شاء جل مزید کچھ کال کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ شاء سے تو آگے لے کر چلتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سلسلہ لبیک میں نگران اور نگرمب الحین جو ہے وہ الحمد للہ مسجد کے حوالے سے بہت ہی پیارے مدری پھول ارشاد فرما رہے ہیں تو میرا ایک والس لبیک میں مسجد کے حوالے سے یہ ذہن میں آیا کہ جو ہمارا عالمی مدرس فیضان مدینہ باب المدینہ ساچی ہے کیا اس کی بھی کوئی کمیٹی ہے اور اس کے بھی کچھ صدر ہیں اور دیگر ممبران ہیں اگر کوئی سلسلہ ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے یہ بھی ہماری معلومات میں الحمد للہ ازل یہ پورا ایک ڈھائی ایکڑ کا مدنی مرکز ہے جس میں جامع المدینہ بھی ہے مکاتب بھی ہیں مسجد بھی ہے اور پوری ایک تحریک کے ایک سمجھے کہ ایک عالمی مدنی مرکز ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس پورے ڈھائی ایکڑ کی کم بے جگہ کا کی ایک مجلس بنی ہوئی ہے اور اس مجلس کے ایک نگران بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ایک ہمارے رکنے شورہ ہیں پھر ایک شریع حوالے سے دیگر ارض کروں تو اس کے متولی جو ہیں وہ امیر سنت ہیں اور امیر سنت نے یہاں اپنے نائب متولی بنائے ہوئے ہیں جو یہاں کے معاملہ دیکھتے ہیں جو ہمارے الحمدللہ مدنی ہیں ثاقب مدنی یہ نائب متولی ہیں پھر اس کی نیچے ذیلی مجلس الگ بنی ہوئی ہیں ان کے ہمارے نگران اور ذمہ دار الگ بنے ہوئے ہیں پھر خادموں کو دیکھنے کے لیے پھر چونکہ یہاں پر ایک چونکہ حفاظتی امور کے معاملات الگ ہیں تو دیگر مخاطب کے معاملات الگ ہیں تو جامع المدینہ یہاں الگ ہے تو دیگر شعبے یہاں پر الگ ہیں اور پھر مسجد کی نماز کا معاملہ الگ ہے تو بہت سارے یہاں پر شعبے بنے ہوئے ہیں دکانیں یہاں الگ بنی ہوئی تو دکانوں کے جو کرایے پر دی ہوئے ہیں دکانوں کے ذمہ دار الگ بنے ہوئے ہیں تو یوں یہاں پر تربیت کے معاملات رہتے ہیں تو دنیا بھر کے اسلام یہاں آتے ہیں تو ان کے معاملات الگ ہیں یا پورا ایک اتنا بڑا باور باورچی خانہ ہمارا پیچھے کی طرف بنا ہوا ہے تو اس کے سارے کھانے پینے کے نظام کے معاملہ دیکھنے کے لیے الگ ذمہ دار بنائے گئے تو یوں الگ الگ ذیلی مجالس بنی ہوئی ہیں ان ذیلی مجالس پر ایک اور ملس بنی ہوئی ہے اسے ایک اور ملس پر ایک اور مجلس ہماری قائم ہے جو الحمدللہ اس طرح پورے نظام کو لے کر یہ چلنے کی کوشش کریں اللہ انہیں دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائی مدنی مرکز کے لیے جگہ آپ نے کہا ڈھائی ایکڑ جگہ جو ہے یہ تو یہ انف ہے کافی ہے نہیں جب یہ لیا گیا تھا تو اس وقت امیل بڑی تگودوں کی کوششیں ہے کی لینے میں بھی اور اس کو آباد کرنے میں بھی آج الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جگہ بہت ناکافی ہے بہت ناقافی بہت ناکافی ہے آپ بہت ناکافی کہہ رہے ہیں خالی ناکافی نہیں میں بہت ناکافی کہہ رہا ہوں میں اس سے ہمیں لے دے کر چھ سات ہزار کو متقب کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس اگر ہم یہاں کھلا کانٹا چھوڑ دیں اور پوری زبردست ترقیب دلائیں اور نگرانوں کو ہدف دیں اس حساب سے لانا شروع کریں تو ہم یہ بارہ پندرہ ہزار کا اتقاف کروا سکتا ہمیں کروانا ہے اس لیکن یہ کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اسی طرح تربیتی اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں تو جگہ کم بڑھ جاتی ہیں اور روز مرہ کے معاملہ دیکھیں تو آج ہمارے شعبے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ان شعبوں کو کے لیے جو جگہیں چاہیے ان کے ساتھ مدنی عملہ ہوتا ہے کام کے لیے فائلنگ کا کام ہوتا ہے ان کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ مکاتب نہیں ہے یہاں جامع المدینہ ہے تو جامع المدینہ میں داخلے بڑھا دیے جائیں ہم کے لیے ان کے پڑھنے کے ان جگاہوں کا اسپیس ہمارے پاس کم پڑ گیا تو مدنی چینل ہے تو مدنی چینل یہ تو پیسہ بھی کھا رہا ہے جگہ بھی کھا رہا ہے یہ چھت بھی لے لی تو نیچے کی منزل بھی لے لی تو اس کے نیچے آپ لوگ اتر رہے ہیں تو اب پتا نہیں آپ لوگ کہاں کہاں اترتے چلے جائیں گے تو یہ ایک الگ معاملہ چل رہا ہے تو یوں یہاں پر تو ایک لگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مدنی ایک ایسا مقابلہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہمیں جگہ ہمیں جگہ تو جگہ تو بہت ہی کم پڑ گیا اگر کسی کا جی چاہے جیسے ابھی مدنی چینل پر سننے والے ہمارے ناظرین مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں اگر کوئی چاہے کہ میں داود اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا مدنی مرکز جو ہے وہ دینا چاہوں تو یا میں کیا کروں کہ اس کی گنجائش میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے تو آپ کیا فرمائیں دعا کریں فی الحال تو کہیں کوئی بڑی جگہ لے کے بھی پورا مدنی مرکز ٹرانسفر کرنے سے تو اسی کے دعا کرے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس میں وہ ہوتی رہے تو انشاءاللہ تعالی آتا رہے گا پلاننگ پلاننگ زون میں ہیں ہم ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پلاننگ میں اللہ نے چاہا تو آگے جا کر بہتری آئے گی سبحان اللہ کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا اور سلسلے کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک یہ بھی ہمیں بالکل درکار ہے آخر میں کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے میں یہاں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو سفر کیا ہے یہ جتنے بھی دن بیرون ملک کا آپ نے آ, جو مجھے الحمد اللہ اللہ کے نام رن ہے آبزرویشن آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں کوئی ایک چیز جو آپ نے آبزرو کی ہو اور آپ سوچتے ہوں یار اس کو تو ریکٹیفائی جو ہو جانا چاہیے کیا ہے وہ علم دین کی کمی یہ داؤد اسلامی کے مذری محل سے وابستہ رہیں صحیح. گے علم دین سیکھنے کو ملتا رہے گا اور ان شاء اللہ ذوق اور شوق بھی ملتا رہے گا مزید دیکھتے رہیے سلسلے کو کس اعتبار سے مزید بہتر ہونا چاہیے کن سیگمنٹس کا اضافہ ہونا چاہیے جو سیگمنٹس ہم لا رہے ہیں ان میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے آپ کی رائے کیا ہے آپ کا سوچتے ہیں بالکل بتائیے کالز کے ذریعے سے میسجز کے ذریعے سے میل کے ذریعے سے جو ذریعہ آپ مناسب خیال فرمائیں خط کے ذریعے سے بتانا چاہیں تو بھی بالکل اوپن فورم ہے آپ ہمیں لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں اللہ تبادر آپ سب کچھ خیر عطا فرمائے اور سرسے کو بھی قبول و منظور فرمائے مدنی چلے لکھتے رہیے صلی اللہ, اللہ علیہ, وسلم. اللہ علیہ وسلم.